حمد ان صدیم ونفی بسم اللہ الرحمن رب شرح لي صدری ولی من وم تح اولی بسم اللہ الرحمن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 بیس اور اکیس ربیع الاول چودہ سو چونتیس ہجری کی درمیانی رات دو فروری دو ہزار تیرہ اور ہفتے کا دن ہے الحمدللہ پچھلی دفعہ ہم نے امام کائنات سعید والآخرین شفیع المذنبین نبین اور رحمت اللہ عالمین و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے مہینے یعنی ربیع الاول کے کانٹیکس میں نماز محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم پر ان ڈیٹیل گفتگو کی تھی ایک سو تیس منٹ تقریباً گفتگو ہوئی تھی تھیوری سے ریلیٹڈ اور اس کے بعد پھر ہم نے علیحدہ سے اس کا پریکٹیکل بھی تقریباً چالیس منٹ میں ریکارڈ کروایا تھا اور نماز کو کیسے پڑھنا ہے ایک ایک اس کے پوسچر کو ڈیمانسٹریٹ کر کے جب جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت کیسے الگ کیسے ایک ایک اس کا پوسچر بیان کیا تھا اور الحمد اللہ ہمارا یہ لیکچر تقریبا پونے تین گھنٹے کا لیکچر ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر سیونٹی اے کے نام سے اپلوڈ ہو چکا ہے جس کا عنوان ہے مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا تفصیلی عملی طریقہ صحیح السناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ اللہ آج پچھلے لیکچر ہی کی کنٹینیوشن ہے اور پورشن نمبر فائیو انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکس ہوگا اور آج کی گفتگو جو ہے وہ مطلب نمبر سیونٹی بی کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کا جو چینل ہے سیون ڈبل زیرو ایٹ فائیو اس کے تھرو اپلوڈ ہو جائے گی اور آج کا جو عنوان ہے اس کا نام ہے رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ رفع الیدین سے متعلق فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ رفع الیدین سے متعلق فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ تو یہ لفظ جو ہے وہ معروف عربی میں پڑھا جائے تو رفع الیدین بنتا ہے لیکن میں پڑھیں گے اردو میں تو رفع الیدین بھی ہم کہتے ہیں دونوں طریقے سے درست ہے بھائی آج کا ٹاپک انتہائی اہم ٹاپک ہے اور میں خود اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے جو سچی بات ہے فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر جس چیز کا جتنا ریشو پروپورشن بنتا ہے اس انٹینسٹی کے اعتبار سے بیان کروں گا اور کسی بھی مقبہ فکر کو یہ بات بری لگے کیونکہ ہم نے اسلام بچانا ہے اور میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ یا فرقے کو بچایا جا سکتا ہے یا اسلام کو سائملٹینئسلی دونوں چیزیں بچانا امپاسبل ہے اسلام جمع فرقہ از اکول ٹو زیرو تو تمام بھائیوں سے پیش کی معذرت کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور صنعتی یعنی اہل حدیث ان کے خلاف ہوں گی اور کچھ اہل تشیعوں کے بھی لیکن بھائیو یہ بات یاد رکھیں کہ میں خود بھی 31 سال تک بریلوی رہا اس کے بعد دیوبند کے ساتھ بھی وقت گزرا اہل حدیث کے ساتھ بھی اہل تشیعوں کے ساتھ بھی اب بھی سب کو سنتا ہوں اور احسن طریقے سے جس کی غلطی ہے اس پر واضح کرتا ہوں اور کوئی اصلاح کی بات ہے تو سیکھ لیتا ہوں الحمدللہ للہ لہذا نماز کے جو اختلافات پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اس وقت دو پریزنٹ کرتے ہیں اپنے اپنے گروہوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے ان کا انڈیپتھ ایمانداری کے ساتھ نیوٹرلی مطالعہ کیا ہے چاہے وہ احمد رضا بریلوی صاحب کے جو خلیفہ تھے نعمودی مراد آبادی اور ان کے آگے سے شاگرد مفتی احمد یار نعیمی صاحب جو گجرات کے رہنے والے تھے ان کی کتاب جال حق ہو یا جو بند متب فکر سے تعلق رکھنے والے یوسف لدھیانوی صاحب کی کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم ہو یا سرفراز خان صفدر صاحب, سر صاحب اور الیاس گھومن صاحب کی جتنی کتابیں ہیں نماز سے ریلیٹڈ ایک ہی ان کی موٹی کتاب ہے وہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کی ہے لہذا یہ تمام چیزیں کمپیرٹیو سٹڈی کے بعد میں ارض کروں گا رفول سے متعلق خصوصا آج کا جو کریٹیکل لیکچر ہے اس میں جو بہت کریٹیکل احادیث ہوں گی ان کے میں انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دوں گا باقیوں کے صرف ریفرنس دوں گا اور ریفرنس اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ بعد میں پوچھ بھی سکتا ہے ان ڈیٹیل ریفرنس اور تمام احادیث کے نمبرز جو ہیں وہ بیروت اور علماء عرب کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہوں گے جس کے مطابق عربی سافٹ ویئرس بنتے ہیں اور دارالسلام والے بھی عربی کتب جو ہیں وہ احادیث کی شائع کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر احادیث جو ہیں ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھا ہوا ہے ریسرچ پیپر نمبر ایک مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس میں موجود ہیں اگر لیکچر سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی کوشچن ہو تو وہ لیکچر کے اینڈ میں کر سکتا ہے یا ای میل پر میرا جو ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈر اسکور نائنٹی فائیو ایٹ دا ریٹ اس پہ بھی مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے تو بھائیو ہو میرا الحمدللہ للہ سورس آف انکم دین نہیں ہے یعنی میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور میں اپنی ذات کے لیے کسی پر فتوا نہیں لگاتا اپنی ذات کے لیے سمجھتا ہوں کہ دین سے ایک روپیہ بھی کما کر اپنی ذات پر لگانا میں اپنے لیے حرام سمجھتا ہوں کیونکہ اس سے پھر حق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جب کسی کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے گی وہ کبھی حق بات نہیں کرے گا اس کو ممبر پر چڑھتے ہوئے پہلے یاد آئے گا کہ اگر آج میں نے حق بات کر دی اور مجھے مسجد کی کمیٹی نے فارغ کر دیا تو پھر میرے بال بچوں کا کیا بنے گا تو الحمدللہ اس طرح کا کوئی معاملہ میرے ساتھ فی الوقت نہیں ہے اور نہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں ایسا کرے اور یہ تمام کی تمام حق باتیں بتانے کا واحد مقصد کسی کی اصلاح نہیں بلکہ اپنی اصلاح ہے اور جو سورت العطر کی آخری آیت کے تحت و تباصع بل حق کہ ایمان والوں کی جو آخری دو نشانیاں ہیں وہ حق بات کی دعوت دیتے ہیں اور پھر اس پر جو تکلیف آتی ہیں اس پر صبر کرتے ہیں اور صبر کی بھی دعوت دیتے ہیں اس کے تحت کامیابی کے کرائٹیریا کے لیے ایمان اور عمل صالح کے بعد ان دو چیزوں کی ضرورت ہے اس کو پرفیکٹ کرنے کے لیے میں اپنی آفرت کی فکر میں ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو میرے لیے قیامت والے دن ذریعہ نجات بنائے اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پڑوس میں جنت میں جگہ آتا فرمائے اور یہ تمام دعائیں ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرمائے اور بھائیو وہ تحدیث نعمت کے طور پر میں یہ بتا دوں کہ یہ جو آج کا ٹاپک ہے آج تک کسی بندے نے ویڈیو لیکچر میں اتنی وضاحت کے ساتھ کہ اس کی ایک ایک ڈیٹیل کو ایڈریس کیا جائے ایک جگہ پر جمع نہیں کیا اور یہ کم از کم پانچ سال کی محنت ہے اس لیکچر کو تیار کرنا اور حدیث کرتاب کا جو میں نے لیکچر دیا تھا تین گھنٹے کا اس کے بعد سب سے مشکل لیکچر میرا جو سینکڑوں لیکچر میں سے وہ آج والا لیکچر ہے اس میں میں کل آٹھ علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا اور یہ آٹھ کا فگر جو ہے وہ میں نے صحیح مسلم کی اس حدیث کے تحت کہ آپ صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا جو شخص وزو کے بعد پڑھ لے اشد الہ الاحد اللہ شریق اللہ و اشد الن محمد الحب رسول تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے آٹھ علمی پوائنٹس میں ڈسکس کروں گا جن میں سے پہلے جو پانچ علمی پوائنٹس ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ ہیں اور آخری تین جو ہے وہ مختصر ہوں گے تاکہ ایک عام آدمی کو یہ پوری گیم سمجھ آ جائے کہ یہ رب الدین کی بنیاد پر مسلمانوں کے اندر تفریق کیسے آئی اور آج مسلمان جو آپس میں اس مسئلے کو لے کر جھگڑتے ہیں اور ماضول نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ کسی کو رفل رفلین کرتا ہوا دیکھ لیں تو اس کے اوپر پھپتیاں کستے ہیں تو صحیح بات لوگوں تک پہنچائی جائے تو ہمارے سب کانٹیننٹ کا جو کلچر ہے انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کا اس کے حوالے سے ایک دفعہ دوشی پڑھ لیجئے علی علی محمد محمد کما لیجیے اللہ اللہ مبارک محمد, محمد كما باورت علی ابراہیم ابراہیم انک حمید مجید علمی پوائنٹ نمبر ون بھائیو اہل سنت کہنوانے والے تمام گرو چاہے وہ مالکی ہوں چاہے ہمبلی ہوں چاہے شاپی ہوں چاہے سلفی ہوں اہل حدیث ہوں سوائے اہناب کے اور اہل تشیو کے بھی تمام گروہ اس بات پر متفق ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ و وسلم چار مواقع پر رفع الیدین فرمایا کرتے تھے یہاں تک تو اتفاق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس ہے نمبر ایک نماز شروع کرتے وقت نمبر دو رکوع میں جاتے وقت نمبر تین رکو سے اٹھنے کے بعد اور نمبر چار دو رکتوں سے اٹھنے کے بعد یعنی اور رکت جو ہیں جو تارک رکتیں ہیں وہ رفع الیدین سے شروع ہوگی پہلی اور تیسری تو ان چار رفع الیدین پر اہل سنت کے تمام گروہ اور اہل تشیہ متفق ہیں سوائے اہل کوفہ کے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق حدیث ہے جو دنیا کی تمام احادیث کی کتابوں میں پہلی حدیث نماز کے چیپٹر میں لائی جاتی ہے اور عام آدمی سے نہیں دوسرے خریفہ راشد سیدنا امیر المنیم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ اللہ بن عمر ربی اللہ تعالی عنہما وہ ہیں اس کے راوی صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے جامعہ سمجھی میں بھی سون ابی زعود میں بھی سنن نسائی میں بھی سنت نماجا میں بھی الموتا امام مالک میں بھی مسند امام احمد میں بھی سنن دارمی میں دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں نماز کا چیپٹر کھولیں پہلی حدیث آپ کو یہی ملے گی کی حدیث کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز شروع فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور رفع الیدین یہ ہاتھ اٹھانے کو رفع الیدین کہا جاتا ہے اس کی دیفنیشن. رفع کہتے ہیں بلند کرنے کو یہ دونوں ہاتھوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ اکبر کہتے ہیں اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں جانے کا ارادہ فرماتے پھر رفع الیدین کرتے کندھوں تک اور اللہ اکبر کہہ کر رکو میں جاتے اور جب رکو سے اٹھتے تو پھر رفع الیدین کرتے یعنی دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور سمی اللہ علیہ ربنا لقل ہم یا ربنا و لکل کہتے البتہ سجدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل نہیں کرتے تھے یہ ہے حدیث اچھا اور اس میں میں شروع سے کلیئر کر دوں یہ بات میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بتائی تھی کہ یہ بعض احادیث میں آیا کندھوں تک بعض احدیث میں آیا کانوں تک تو بیسیکلی یہ ایک ہی چیز ہے اگر ہم اس کونی کو پیوٹ مانتے ہوئے اس کو نارمل انداز میں یوں اٹھائیں تو ہمارے جو انگلیاں ہیں وہ خود بخود کانوں کی سید میں اور ہتھیلیاں کندھے کی سید میں آ جاتی ہیں لہذا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں دیکھی انہوں نے کہا کہ کندھوں تک اٹھاتے تھے اور جنہوں نے کان دیکھے ان کی سید میں انگلیوں کو تو کانوں تک یہ کوئی دو الگ طریقے نہیں ہیں اچھا یہی حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے عبداللہ بن عمر سے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہی حدیث سیدنا مالک ابن حوائرت سے بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزب تبو کے موقع پر نو ہجری میں مسلمان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جسٹ ڈیڑھ سال پہلے انہوں نے بھی یہی حدیث روایت کی ہے جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی اور مسلم میں الفاظ ہیں کہ کانوں تک کا ہاتھ اٹھاتے تھے باقی الفاظ نہیں ہیں اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک اور صحابی جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور اسپیشلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ دیکھنے کے لیے آئے سیدہ وائل بن ہجر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی صحیح مسلم میں حدیث ہے یہی الفاظ ہیں اور اس میں ہے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے نماز کے شروع میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اور ابود اور نسائی کے اندر آگے ہی ڈیٹیل چلتی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں سال کے بعد تقریباً واپس آیا دوبارہ اگلے موسم میں سردیوں میں تو میں نے دیکھا کہ صحابہ اکرام علی امردوان چادروں کے اندر سبھی رہولے دین کر رہے تھے تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ نو ہجری میں بندہ مسلمان ہوا دس ہجری میں آیا اور گیارہ ہجری کے پہل دوسرے یا تیسرے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے یعنی بالکل آخر کا زمانے میں جو لوگ حدیثیں روایت کر رہے ہیں یہ وہ صحابہ ہے اور بخاری اور مسلم میں یہ نہیں ہے کہ ڈھونڈنی پڑیں گی اور الحمد بخاری اور مسلم کا ترجمہ تمام اہل سنت کلوانے والے گروہ کر چکے ہیں بریلوی ہوں جو بندی ہوں یا سلفی یعنی اہل حدیث ہوں ان میں تو آ پہلے تین رف الدین کا ذکر اور چوتھا رب الدین جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ صحیح بخاری میں سیون تھری نائن نمبر حدیث ہے اور جامعہ ترمزی اور سن ابی دود میں بھی موجود ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا کا مطلب دلی محبوب اور ترمزی ابو دعد اور ابن ماجہ میں سیدنا اللہ ابو محسادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دو رقطے پڑھ کر اٹھتے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رف الدین فرمایا کرتے تھے دونوں ہاتھوں کے ذریعے تو یہ تو ہوگے چار رب الدین البتہ ایک پانچواں رب الدین بھی ہے جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع جو اہل سنت کی کتابوں میں ملتا ہے وہ صحیح صنعت سے ثابت نہیں اور وہ ہے سنن نسائی میں وہی بالک بن وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے وہ جب سنن نسائی میں آتی ہے تو اس میں آگے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان بھی رب الدین کرتے تھے لیکن وہ حدیث اصول محدسین پر ضعیف ہے کیونکہ اس میں قطعہ جو ہے مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور یہ پیٹ رول ہے محدسین کا کہ مدلس کی ان والی روایت, روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ سما کی تصریح موجود نہ ہو وہ یہ بتا نہ دے کہ میں نے کس سے سنی یہ تدلیس کو میں آج ان آگے چل کے ایڈریس بھی کروں گا یہ کس بلا کا نام ہے تو بر سما کی تصریح موجود نہیں ہے اور دوسرا شکم یہ ہوا کہ کاتب کی غلطی سے جو ہمارے پاس سنن نسائی موجود ہے اس میں ایک راوی ہیں سعید وہ شوبہ لکھے گئے کیونکہ سعید اور شعبہ کو اگر لکھے نا عربی کے اندر تو اگر نقطے ہٹا دیے جائیں تو تقریبا ایک جیسا ہی نظر آتا ہے کیونکہ سنن نسائی اوریجنل کتاب جو ہے وہ سنن نسائی القبرا ہے جو امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے لکھی تھی اس میں گیارہ ہزار سات سو ستر حدیث ہے اور جو ہمارے پاس سن نسائی ہے یہ ان کے شگیت ابن سنی رحمت اللہ علیہ نے جمع کی تھی اسی میں سے جو ہے آپ سمجھے ایکسیکٹ کر کے اس میں پانچ ہزار سات سو اکسٹھ حدیث ہے تو اوریجنل بک وہ ہے اگر اس بک کو کھولیں تو اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چھ سو بہتر نمبر یہ حدیث ہے اور ہماری والی جو سن نسائی ہے اس میں دس سو چھیاسی ہے اس کو اگر کھولیں تو اس میں آپ کو ملے گا کہ سعید نے روایت کی ہے قدادہ سے اور قدادہ متلس ہے متلس دونوں جگہ موجود اور یہی وہ سن نسائی القبرا ہے جس کا ایک چیپٹر خسائش علی بھی ہے جس کی وجہ سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا یہ بالکل صحیح صنعت سے ثابت ہے تو اہل سنت کے ہاں کوئی ایسی حدیث صحیح صنعت سے ثابت نہیں لہذا یہ وہ معاملہ ادھر ہی ٹھپا گیا جس کو اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ سجدوں میں بھی رفع دین تھا تو وہ آپ کیوں نہیں کرتے وہ بھی منسوخ ہوا تو باقی بھی ہو گئے تو بھائی سجدوں میں رفع الیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح صنعت سے ثابت ہی نہیں اگر ثابت ہو تو ہم آج بھی کرنے کے لئے تیار ہیں منسوخ کوئی نہیں ہوا البتہ اب یہ آگے کڑوی بات صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی ہے جن سے صحیح صنعت کے ساتھ سجدوں میں بھی رفولیہ دین کرنا ثابت ہے اور وہ عام صحابی نہیں وہ ہے سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دس سال تک وزو کروانے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بچپن میں ہی اٹیچ ہوئے اور آپ آو صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیاسی سال تک زندہ رہے اور بسرہ میں ترانوے ہجری میں فوج اٹھے اور ذخیرہ احادیث میں سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں ان کا نمبر تیسرا ہے سیدنا ابو حریرہ سیدنا ابن عمر کے بعد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جز رف الیدین میں صحیح صنعت کے ساتھ ایک سو پانچ نمبر حدیث لے کر آئے ہیں کہ انط ابن مالک سجدوں میں بھی رف الدین کرتے تھے بس ان کا عمل آیا ہے. انہوں نے اس کو مرفو نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ مرفو نہیں کیا لہذا یہ ان کا اپنا عمل ہے اور جب صحابی سے کوئی عمل صحیح صنعت کے ساتھ ثابت ہو جائے تو اس پر پھر بداٹ کا فتویٰ نہیں لگ سکتا ہم یہ ضرور کہیں گے کہ سجدوں میں نہ کرنا بہتر ہے کیونکہ ان حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے اور انس ابن مالک کرتے تھے اور یہ پھر محدثین نے اس کی ڈیٹیل بیان کی کہ وہ مستحب کے طور پر کرتے تھے کہ اس وقت بھی میں رف الدین کروں تعظیم کے طور پر جیسا کہ ہر مین رکن کی تعظیم میں رف الیہین آتا ہے قیام سے پہلے رف الیہ رکوع میں جانے سے پہلے رف الیہ اور رکوع کے فورم بعد رف الیہ یعنی سجدے میں جانے سے پہلے ہو رہا ہوتا ہے تو تینوں بڑے ارکان جو ہیں ان سے پہلے تعظیم کے طور پر ہم ہینڈز اپ کرتے ہیں زیادہ ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں ان کا سجدوں میں رفع الدین کرنے والا مسئلہ جو ہے وہ بھی اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہو جاتا ہے اس حوالے سے کہ وہ جائز ہے کیونکہ اہل تشیع جو ہیں وہ سجدوں میں بھی رفع الدین کرتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ سوائے اہل کوفہ کو چھوڑ کر اہل سنت کے کہلوانے والے سارے گروہ مالکی ہوں شافئی ہوں ہمبلی ہوں سلفی اہل عدیث ہوں یہ سب اور اہل تشیع ان کی نماز کا ایک طریقہ اہل تشید بھی سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگاتے ہیں بعد میں گھٹنے اہل تشہیو بھی جستا ہے اس طرح کر کے یعنی پہلی رکعت میں دو سجدے کرنے کے بعد بیٹھ کر اٹھتے ہیں جو صحیح بخاری میں طریقہ موجود ہے اور ایک مسئلہ ہے ٹکی والا وہ میں نے پچھلی دفعہ وہ بھی ایڈریس کر دیا تھا وہ بھی اتنا بڑا ایشو نہیں جو بنایا گیا ہے لہذا سجدوں میں رفع الیدین بھی جائز ہے البتہ افضل یہی ہے کہ رف الدین سجدوں میں نہ کیا جائے اور اسی طریقے سے وہ بھی حیرت ناک روایت جو ہے میں نے ایکسپلور کی المصنف ابن بھی شہبہ تھے انٹرنیشنل نبنی کے مطابق تین ہزار نو سو پچاس کے سعید اللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ہو جو نوازے ہیں سیدنا اللہ ابو بکر ربی اللہ تعالیٰ کے اور سیدہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ, ہو کے, رضی اللہ تعالیٰ ہو کے بیٹے ہیں اور سیدنا زبیر کے بھی بیٹے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ ہو ہاتھ کھول کر نماز پڑھا کرتے ہیں بالکل ہاتھ چھوڑ کر جس طرح ہم رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہیں کیونکہ یہ جو سیابی سے عمل ثابت ہو گیا لہٰذا اب ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی بدعت نہیں رہے گا البتہ اہل سنت کے ہاں ہاتھ باندھنا افضل ہے اور ہاتھ چھوڑ کر بھی اگر کوئی نماز پڑھ لے تو چونکہ ابن زبیر پڑھتے تھے صحابی سے جب عمل ثابت ہو جائے تو اس کا جبات کا فتوا ہوگا اس پر بدعت کا فتوا نہیں لگے گا تو الحمد یہ معاملہ بھی میں نے پچھلی دفعہ کلیئر کیا تھا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والا باقی امام مالک پہ جو جھوٹ باندھا گیا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والا وہ ثابت کوئی نہیں کیونکہ الموتا امام مالک میں انہوں نے پورا چیپٹر باندھا ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پر رکھا جائے دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پر جو میں نے پچھلی دفعہ رکھ کر بتایا بھی تھا اور یہی حدیث امام بہاری نے بھی الموتا امام مالک میں سے امام مالک سے دو واسطوں سے لی ہے تو امام مالک پر یہ جھوٹا بہتان ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے البتہ کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب اس وقت غلط فتوے مولویوں نے دیے اور ان کے خلاف وہ کھڑے ہوئے کہ جبری طلاق واقع نہیں ہوتی اس چانس پہ جب وہ کھڑے ہوئے تو بنو بنوبات کے لوگوں نے ان کو اتنا مارا کہ ان کے شولڈر ٹوٹ گئے اور وہ اپنے ہاتھوں کو باند نہیں سکتے تھے ایون اپنا آزار بند بھی نہیں باندھ سکتے تھے تو اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے ان کو دیکھا کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے اور اس کو کاپی کیا وہ علامت جو امت کے اندر شروع سے چلتی آ رہی ہے کہ ہم پرسنالٹیز کو دیکھ کے چلتے ہیں اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کو بیک گراؤنڈ میں ڈالا ہوا ہے تم ہمیں فالو کرو وہ کہتے ہیں اور موتا امام مالک, مالک نے ایک ہیز کو لے کر آئے ہیں نماز کے طریقے پر اور وہ وہی ہے جو عبد اللہ نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھانا رکو میں جاتے وقت ہاتھ اٹھانا اور رکو سے اٹھ کر ہاتھ اٹھانا اندازہ کرے ہاں. تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے سوائے اہل کوفہ اور احناب کو چھوڑ کر تو بھائیو یہ ایشو بھی یہیں پر کل ہو گیا جو کہا جاتا تھا کہ جی سجدوں میں پائی دین کیوں نہیں کرتے تو وہ مسئلہ میں نے الحمدللہ للہ کلیئر کر دیا تو بھائیو اتنی یہ تمہیدی گفتگو پوائنٹ نمبر ون کے بعد بہت خطرناک معاملہ آ گیا کہ جب اہل سنت اور اہل تشہیوں کا اتفاق ہے جبکہ دونوں کی حدیث کی کتابیں الگ ہیں اور پوری نماز کا طریقہ ایک ہے تو اب بھائیو لمحے فکریہ ہے لمح فکریہ ہے لمحے فکریا ہے, ہے اہناف کے لیے اور ہمارے انڈیا پاکستان میں بریلویوں دیوبندیوں کے لیے جو احناف کہلاتے ہیں اہل کوفہ کے لیے بڑا لمحے فکریا کہ پوری امر کا اتفاق چلتا رہا ہے اگر کوئی اختلاف پایا جاتا تو ہم بھی کہتے ہیں چلو یار کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کچھ لوگ وہ اچھا پوری دنیا میں یہ معاملات پھیلے کس طرح وہ بنو بات کہ دور حکومت میں قاضی ابو یوسف نے چیف جسٹس جس کا عہدہ قبول کر لیا جس کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے امام ونیفا رحمتہ اللہ علیہ کو زہر دیا گیا لیکن شگیر نے وہی کام کر لیا پھر اس نے سرکاری طور پر اس چیز کی امپلیمنٹیشن کروائی اور رئی سی کسر جو سلطنت عثمانیہ نے زبردستی تلوار کے ذریعے پھیلائی اور یہ سارے کے سارے معاملات پھر عجم میں ہوئے عرب کے لوگ ابھی تک اس معاملے میں کافی حد تک محفوظ ہیں جتنے عربی ممالک کیونکہ وہ احادیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو محدثین بےچارے اپنی کتابوں میں لکھتے رہے کہ کبھی تو وقت آئے گا کہ یہ سارے معاملات سیدھے ہوں گے الحمدللہ الحمد دیکھ لیں جتنے غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں سب کے سب اسی طریقے پر نماز پڑھتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں ہے یعنی نماز کے شروع میں رپول یہ دین رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت الحمد للہ ان کو نہیں اپ روک سکتا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بکس آر آلویز اتارٹی بٹ کے اسپیلنگ بی یو ٹی بٹ ہے یا بی اے ٹی بٹ ہے یہ ڈکشنری بتائے گی ایک پی ایگلش کے نہیں بی بٹ ہوتا ہے تو وہ پنجابی والا بٹ ہو سکتا ہے انگلش والا بٹ بی یو ٹی بٹ ہوگا وہ ڈکشنری فیصلہ کرے گی تو یہ جو کہا جاتا ہے بڑے بڑے علماء پاگل ہیں تو علماء بھی کتابوں پر پرکھے جائیں گے کتاب اتارٹی ہوگی اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتابوں کے ذریعے انبیاء کرام علیم السلام کو محبوض فرمایا اور امبیا بھی جاتے وقت کتابیں امت کو دے کر گئے شخصیات کے حوالے نہیں کر کے گئے الحمد بھی پوائنٹ نمبر ٹو کہ پھر اہنز جو ہیں اہل کوفہ ان کے پاس آخر کون سی ایسی دلیل ہے جس کی بنیاد پر یہ رفع الدین نہ کرنے پر اصرار کرتے ہیں تو بھائی ان کے پاس جتنے بھی دلائل ہیں اصول محدثین پر وہ پکے ضعیف ہیں اور یہی ضعیف احادیث ہیں جن کی وجہ سے امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوا اور ان کو ضعیف اصول محدثین پر کہا جائے گا کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے عالم کے کہنے پر نہیں وہ علماء جو ایک کتابوں میں نقل کیا جنہوں نے ان احادیث کو انہوں نے خود ڈکلیئر کیا تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ یہ احادیث ہیں کہ جن کی وجہ سے امت میں بعد میں کتنا کھڑا ہو سکتا ہے تو انہوں نے نقل کر کے خود ہی ان کا رد فرما دیا کہ گھڑی گئی ہیں ہے کیا اجلاد سے ٹاپک ہے جس کے ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ شاء آپ کو ڈیٹیل سے کبھی بتاؤں گا البتہ میں ایک لیکچر ضرور ریکارڈ کروا چکا ہوں میں یہاں پر بتا دوں کہ مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اہم ترین لیکچر ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ ایک گھنٹہ اور پچیس منٹ کی میری گفتگو ہے اس میں میں نے بتایا ہے کس طریقے سے ضعیف احادیث اور من گھڑت احادیث جن کی سندیں درست نہیں تھی انہوں نے امت میں خرابیاں ڈالی اور پانچ احادیث میں نے ایسی اس میں پیش کی ہیں سنت کی کتابوں سے اگر ان کو صحیح مان لیا جائے تو ہمارا ایمان ہی برباد ہو جائے گستاخانہ احادیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے ایک میں ان میں سے آج بتاؤں گا بھی انشاءاللہ جب تک اصول محدثین کو نہیں مانا جائے گا پھر ساری حدیث ہیں جو کتابوں میں موجود ہے اگر مانی جائیں گی تو پھر ایمان سبھی ہاتھ ہونا پڑے گا اگر صحیح اور ضعیف کا فرق نہ کیا جائے تو یہ اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ ضعیب روایتیں سب سے بڑا فتنہ بنی اور ان کے پاس جو مضبوط روایت ہے نا جی وہ صرف ایک ہی ہے جو بقول ان کے مضبوط ہے باقی تو سب وہ خود بھی شرم کر رہے ہوتے ہیں اس کو ڈیپینڈ کرتے ہوئے لیکن ایک حدیث جو ہے ہماری مین اسٹریم کی بکس میں جو آئی ہے وہ ایک ہی روایت ہے وہ میں اس کو بیان کر دیتا ہوں اور اس کا معاملہ بھی سیدھا کر دوں باقی تو آپ کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ کسی مین بکس میں نہیں وہ دور دراز کی کتابوں میں ہے اور محدسیم نے آلریڈی ان پر بڑے سب کامنٹس کیے ہوئے ہیں وہ حدیث ہے جناب سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو کی طرف منصوب یہ جملہ یاد رکھیے گا منصوب کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو سے ثابت ہو جائے تو ہم آج کرنے کے لیے تیار ہیں صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ سنت کی پیروی کرنے والے ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری میں ہی آتا ہے ان کے فضائل کے چیپٹر میں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیاں سفر و حضر میں ہر وقت اپنے ساتھ اٹھا کر پھرتے تھے ان کا نام ہی پڑ گیا تھا یا سا لین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیوں والے لیکن وہی ہوتا ہے جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کے ساتھ جھوٹ منسوخ کیا جاتا ہے جیسا کہ سید عیسی علیہ السلام وجیحم کے دنیا والا لیکن پونے دو عرب انسان ہوئے عرض پہ عیسا علیہ السلام کے بارے میں ڈوینیٹی کلیم کر رہے ہیں کہ نہیں عیسا علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اب اتنی بڑی شخصیت کے اوپر اتنا بڑا بہتر تو ہم مانتے ہیں ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے پر اتنا بڑا بہتان کیسے مان لیں جو اصول محدثین پر ثابت ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں ابن مسود کی پھر وہ فضائل بیان کرتے ہیں آپ لوگ کیا فضائل بیان کریں گے آپ تو اپنے بزرگوں کے فضائل سے فارغ ہوں تو تب صحابہ کا نام لیں ہم سے پوچھیں ہمارے امام بخاری لے کر آئے ہیں باپ باندھ کر پورا فضائل ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پر ہم بتائیں گے فضائل کیا ہے لیکن خدا کے لیے ابر مسود کے نام کو کیچ نہ کیجیے تو وہ حدیز جو ہے وہ جامعہ سرمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 257 ففٹی سیون سن دعود میں 748 سنن نسائی میں 1058 اور مسلم امام احمد میں بھی موجود ہے ان چاروں مین کتابوں میں اور مرنے کی بات ہے یہ چاروں امام خود رب الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے رکو میں جاتے وقت بھی اور رکو سے اٹھتے وقت بھی اب یہ خود ہی کلیئر کر دے گا کہ ان احادیث کی سند کا سٹیٹس کیا ہے وہ خود کیوں نہ عمل کرتے پہلے چاروں یہ سب مانتے ہیں اگلے دن میں ڈاکٹر سہیل قادری صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا امام ترمزی جنت میں نہیں جائیں گے وہ رفل کی کرتے تھے رکو میں جاتے وقت رپو سے اٹھتے وقت اور قطب ستا کے سارے ماموں کے انہوں نے نام لیے امام بخاری امام مسلم ابود ترمجین عیسائی اب نے میں نے کہا شکر ہے یہ مان گئے تو اب ترمجی والی روایت کا کیا بنے گا اور ابود والی روایت کا کیا بنے گا جب خود مان رہے ہیں کہ وہ سے نماز پڑھتے تھے پھر چھوڑا نہیں وہ ہوتے تھے وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا یہ میں آج اس ویڈیو کی سے چیلنج کر رہا ہوں جن لوگوں نے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ پر یہ بہتان باندھا ہے کہ وہ شافی تھے وہ امام کا نام لے کسی کہ اس کے مقلد تھے اس امام کے خلاف میں مسئلہ نکال کے بتاؤں گا صحیح بخاری سے تین سو مقامات پر امام عنیفا رحمۃ اللہ علیہ کا رد کیا ہے امام بخاری نے اور کہتے ہیں شافی ہیں امام شافی کے رد سے پورا باپ باندھا ہے امام بخاری نے وزو کے چیپٹر میں کہ امام شافی کہتے تھے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے ٹوٹ جاتا ہے انہوں نے اس کے خلاف حدیث لے کر آئے کہ یہ ان کا مسئلہ غلط ہے مقلد ہوتے تو اندے مقلد ہوتے پھر وہ ہر امام کے خلاف انہیں مسئلہ لکھا یہ جھوٹی بات ہے تو یہ حدیث جو ہے ترمزی ابود نسائی اور مسلم امام احمد میں ہے اور وہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منصوب ہے کہ انہوں نے لوگوں سے ایک دفعہ کہا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ بتاؤں تو بس انہوں نے نماز کے شروع میں ایک دفعہ ہاتھوں کو بلند کیا یہ آتا ہے شروع میں بلند کیا بس اتنے الفاظ یہ ایک لائن کی حدیث ہے اسے پورا طریقہ ثابت ہو جاتا ہے کتنی غلطیاں جذہ اثرات والا مسئلہ ہاتھ پہلے لگانے والا مسئلہ اور کتنے مسائل ہیں یہ اتنی سی ایک لائن کی روایت ہے نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھائے ایک دفعہ بس اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ دوبارہ نہ اٹھائے یہ بھی نہیں ہے نماز کے شروع میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے امپلائڈ ہے کہ بعد میں نہیں اٹھائے ہم مانتے ہیں اچھا آپ امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لے کر آئے اور امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے کامنٹ ذرا سن لیجئے میں ورڈ بائی ورڈ اوریجنل کتاب کی فوٹو کاپی میں نے اس میں لگائی ہوئی ہے کوئی غلطی نہ ہو جائے میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حدیث کے بارے میں کامنٹ پڑھ کے سناتا ہوں جو انہوں نے پہلی حدیث لی نماز کے طریقے پر ابن عمر عدی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کے تحت امام ترمزیر رحمۃ اللہ علیہ ایک صفحے کی بحث کرتے ہیں اور اس حدیث کا نمبر ہے دو سو پچپن اور دو سو چھپن اس کے کانٹیکس میں امام ترمزیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں رب الدین والی حدیث کے کانٹیکس میں ابن عمر والی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اس کے کانٹیکس میں کیا لکھتے ہیں کہ رب الدین کے اس مسئلے میں سیدنا عمر ادھر نام سنتے جائیں کتنے وزنی نام ہیں سیدنا علی سیدنا وائل بن حجر سیدنا مالک ابن حبارت جن کے نام میں آلریڈی بتا چکا سیدنا اللہ انص ابن مالک سیدنا ابو ہریرا سیدنا ابو حمید سیدنا ابو سید سیدنا اللہ بن سعد سیدنا محمد بن مسلمہ سیدنا ابو قطع سیدنا ابو مسا اشری سیدنا جابر بن عبداللہ اور سیدنا النا عمیر رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی احادیث مروی ہیں جس طرح کی عبداللہ بن عمر نے روایت مروی کی سیدنا عبداللہ بن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے اور بخاری المسلم میں بھی آئی ہے آگے سنیں اور اہل علم صحابہ کرام کا یہی مذہب ہے ان صحابہ اکرام میں سیدنا عبداللہ بن عمر سیدنا جابر بن عبداللہ سیدنا ابو ہریرا سیدنا اللہ انس سعید اللہ بن عباس سیدنا عبداللہ بن زبیر وغیرہ وغیرہ رضی اللہ عنہ اجمعین شامل ہے صحابہ کا نام ایک ایک چابی کا نام لیا آگے سنیں پھر تابعین میں سے امام حسن بسری امام اتاب بن ابی رباح جو امام ابو عنیفا رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے اور امام غنیفا رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح سے تاریخ بغداد میں ہے کہ میں نے ہوئے عرض پہ عطا بن عطابن ابیربا سے افضل شخص کوئی نہیں دیکھا اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر کسی صحابی کو دیکھا ہوتا تو وہ صحابی کا نام لیتے انہوں نے ایک تابی کا نام لیا بن عطابن ابیربا خود بھی تابی ہیں ان کو دیکھا ہے امام عنیفا رحمۃ اللہ علیہ تب اطابی ہیں اور خود کش المحجوب میں بھی علی بدن عثمان ہجویری صاحب نے تب اطابین والے چیپٹر میں ان کو مینشن کیا امام تاؤس امام مجاہد امام نافع امام سالم بن عبداللہ امام سعید بن جبیر وغیرہ ام ربی اللہ علم اجمعین کا بھی یہی مذہب ہے اب اماموں کا سنے آگے سب بتا میں امام مالک پہلے نمبر اب مشہور ہے جی وہ مالکی بھی نہیں رفاع ذائن کرتے وہ کہتے ہیں ایک دلی کی دم کٹ گئی نا تو اس کی خواہش ہوتی ہے ساری دلّیوں بھی دھم کٹتے تو یہ دو کرتے نا دو نہیں کرتے امام مالک امام رفا نہیں کرتے اور مام شافی عمل کرتے ہیں جھوٹ تاکہ ہم ہاں بھی کسی کھاتے میں اٹیک ہو جائے اتنی بڑی شخصیت کا نام لیتے ہیں امام مالک جو حدیث کے امام ہیں امام مالک پہلے نمبر پہ امام مالک کا نام دیا امام ترمزی نے امام مالک امام محمد امام اوزائی امام سفیات بن عیانہ امام عبداللہ بن مبارک امام شافی امام احمد بن حنبل امام اصحاد رحمہ اللہ اجمعین کا بھی یہی قول ہے لو جی اور اگے پھر انہوں نے کی لٹ ہو کیا اس سبوت میں آخری کیل ٹوکے انہوں نے کہ امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اور یہ کون ہے امام عنیفا رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ایک 181 اکاسی ہجری ایک ہجری میں یہ پود ہوئے اور بخاری مسلم کے بنیادی داویوں میں سے کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ رب الدین کرنے والے لوگوں کی دلیل سیدنا عبداللہ بن عمر کی حدیث ثابت ہے جو کہ امام زہری نے ان کے بیٹے سالم بن عبداللہ سے روایت کی جو ہم پہلے سن چکے شروع میں اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہلی مرتبہ رب ربول دین کرتے تھے لو جی کام بھی سیدھا ہو ثابت ہی نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد نے فرما دی ہے اللہ کبھی اچھا جی اس میں جتنے امام سرمزی نے دعوے کیے ہیں یہ تمام کے تمام دعوے صحیح اسناد کے ساتھ بخاری میں مسلم میں بدھاؤ ترمزی نسائی ابن ماجہ میں موجود ہیں اس کے علاوہ مصنف ابن بھی شیبہ میں اور جزرف الیدین میں بھی صحیح صنعت کے ساتھ پوری پوری صنعتوں کے ساتھ موجود ہے اور عبداللہ بن مبارک کے قول کی صنعت ترمزی بھی لے کر آئے ہیں اور بالکل صحیح سنعد ہے اب رہا امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث دو نمبر لے کر اس کو لکھنا کہ یہ حسن ہے صحیح نہیں لکھا انہوں نے حسن کہا حسن اور کہا کہ ایک سے زیادہ صحابہ اور اہل علم کا بھی یہی کال ہے اور اہل کوفہ کا بھی یہی کال ہے ایک سے زیادہ صحابہ اور اہل علم اور اہل کوفہ کا بھی یہی کال ہے کسی صحابی کا نام نہیں انہوں نے مینشن کیا وہ کون ایک سے زیادہ ہے تو اس میں امپلائڈ ہے کہ ایک سے زیادہ صحابہ اور اہل کوفہ کا یہ کال مشہور ہے جو عوام کے اندر کئی چیزیں مشہور تھیں نا برا بن آزم رضی اللہ تعالیٰ نے کی ایک اور روایت بھی آتی ہے وہ تو خیر بہت کمزور روایت ہے اس طرح کی چیزیں مشہور تھی تو امام تن نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے اس سے وہ کہتے دیکھو یہ حدیث حسن ہے یہ ایک حدیث نظر آتی ہے اور درجنوں حدیث جو بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک نماز کے طریقے پر ہے اور خود چھ کے چھ اماموں کا عمل کس پر ہے اور فقہ کے جو چار بڑے امام ہیں ویسے امام تو بہت ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے امام ہیں امام عنیفا رحمۃ اللہ لے کے بھی استادوں میں سے ہیں امام موسا کاظم رحمۃ اللہ امام شافی کے استادوں میں سے یہ بھی اہل بیگ کے جو امام ہے یہ بھی ہمارے امام سے ہیں تو باقی ان چار میں سے تین بھی امام مالک امام شادی امدین وہ بھی کرتے ہیں اور کسی کورٹ میں کیس پیش ہو اور تین جج ایک طرف فیصلہ کریں تو تین والا تو مسئلہ ہی نہیں پوری امت ایک طرف کھڑی ہوئی ہے اللہ تو اس کو سمجھ لیں امام ترمزی کی جو اصطلاح حسن کیا ہے اس پہ تو میں ایک گھنٹہ بول سکتا ہوں لیکن عام دھندے کے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بریلوی دیوبندی اور اہل عزیز اس بات پر متفق ہے کہ امام ترمزی رحمت اللہ علیہ احادیث پر حکم لانے لگانے کے بارے میں نرمی کے ساتھ حکم لگاتے ہیں لیکن یہ اس میں نہیں میں بیان کر رہا ویسے میں بتا رہا ہوں اسی لیے جب ان کے خلاف احادیث آتی ہے ان کو امام ترمزی حسن کہہ دے تو احمد بریوی صاحب بھی کہتے ہیں فتح رضویہ میں ترمزی کے حسن سے دھوکہ نہ کھانا جو بندی علماء بھی لکھے اپنی کتابوں میں سرفراز خان فطر صاحب ترمزی کے حسن سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے وہ تو کئی بالکل بے صنعت باتوں کو بھی حسن کہہ دیتے ہیں اور وہ کیوں وہ گلے میں پھنس گئی وہ روایت فاتح خلف الامام والی روایت امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ بالکل صحیح صنعت سے لے کر آئے امام ازود بھی لے کر آئے کہ فجر کی نماز میں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے کراد کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بعد میں پوچھا کہ کس نے قرار کی تو ایک سیابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے صورت الفاتحہ کے کیونکہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی اور فجر کی نماز تھی جاری نماز لہذا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ بھی پھر اس حدیث کی وجہ سے اس پر عمل نہیں رہے گا ان کی ذات اجتہادی رائے ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کریں ہم تک حدیث الحمد پہنچ گئی اس حدیث کو امام سلم نے کہا حسن تو اس پہ پھر پنجے جھاڑ کر پڑ گئے نہیں ہسن نہیں ہے اس میں تو محمد بن جو ہے وہ تو راوی ٹھیک نہیں ہے حالانکہ محمد بن اسک رحمۃ اللہ علیہ کو پچاس کے قریب محدثین نے ان کی توسیع کی ہے وہ دو چار ان کے خلاف بھی تھے لیکن یہ اصول محدثین ہے جب جمہور توسیع کر دیں تو وہ بات مانی جاتی ہے وہ تو دنیا میں کوئی حدیث کا راوی ایسا نہیں ہے جس پہ جرا نہ ہوئی ہو دو بندوں کے بارے میں آتا ہے امام مسلم اور عبداللہ ابن مبارک جن کا میں نے کوئی اور بتایا کیمپ اور جرا کا کوئی ایک المہ بھی کسی نے نہیں کہا باقی کسی کی پروفیشنل جیلسی میں لوگ بات کر دیتے تھے تو اس میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ اکثریت کی رائے کیا تو محمد بن نصاق ان سبن مالک کے شاگرد ہیں اور یہ وہی ہیں جن سے دلائل النبوا میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربی الابل کو پیدا ہوئے اور حدیث کی جو سیرت پر پہلی کتاب سیرت ابن شام اس کے رابی ہی محمد بن نصاق ہے تو بہت بڑے امام ہیں یہ ان سبن مالک کے شاگرد تو ان پر جرہ کرتے ہیں کہ وہ راوی صحیح نہیں ہے تو وہ اب ترمجی کی روایت آئی تو اس پر جرہ کر دی تین سو گیارہ نمبر یہ روایت تھی اب ہم اس کو اصول محدثین پر دیکھتے ہیں بیسک اصول ہے محدثین کا جس کے تحت یہ حدیث پکی ضعیف ہے اور آج تک اس کا سکم کوئی دور نہیں کر سکا اور وہ سکم کیا ہے کہ اس حدیث میں سفیان سوری رحمت اللہ علیہ مجلس ہیں اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں سما کی تصریح کوئی نہیں ثابت وہ حد دفنا یا اکبرنا سے اپنے استاد سے نہیں روایت کرتے کہ میرے استاد نے مجھے حدیث بیان کی یا میرے استاد نے مجھے خبر دی وہ کہتے ہیں ان جس طرح ہم بھی کہتے ہیں ان ابی ہوں رضی ردی اللہ تعالیٰ تو پوری سند کتاب میں موجود ہوتی ہے وہ سنت تو باہر چاہیے ورنہ میں نے تو سیدنا طرح وہ سے نہیں سنا وہ تو ان سے ڈجری میں فوت ہو گئے تھے تو وہ پھر پوری سند لی جاتی ہے تو سفیان سوری نے اس کو ان سے بیان کیا ہے اور متلس ہے پکے مدلس ہیں بریلوی جو بندی والے سب مانتے ہیں سفیان سوری مدلس ہیں اور جب وہ ان سے روایت کرتے ہیں تو ان کی ام والی روایت ضعیف ہوگی جب تک وہ یہ بیان نہ کر دیں کہ میں نے کس استاد سے یہ دھی سنی تدلیس کہتے ہیں چھپانے کو تو یہ کسی زمانے میں مدسین کے اندر یہ ایسا مرض آیا کہ وہ اپنی سند کو علی کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان واسطے کم سے کم شو ہوں وہ کچھ استادوں کو سکپ کر دیتے تھے اور ڈائریکٹ کسی ایسے استاد سے حدیث بیان کرتے تھے جس سے انہوں نے نہیں سنی ہوتی تھی لیکن ہوتے سچے تھے یہ نہیں کہتے تھے حد یا اخبار کہتے تھے ان فلاں کہ فلاں سے روایت ہے یہ نہیں بتاتے تھے کہ میں نے سنا ظاہر ہے یہ کہتے تھے وہ جھوٹے ڈکلیئر ہو جاتے تو اس طریقے سے یہ مرض چل پڑا اور اسی لیے میں تو امام شوبا کے ساتھ ہو. وہ کہتے ہیں میں ذنا سے بدتر سمجھتا ہوں تدویز کرنے کو اور لیکن یہ بھی بات یاد رکھیے کہ یہ سما کی تصری جب تک ثابت نہیں ہوگی وہ روایت ضعیف رہے گی ہاں سما کی تصریح کسی دوسری کتاب سے مل جائے تو الحمدللہ آج اس ویڈیو کی وساست سے ہمیشہ سے علماء اللہ سنت یہ اہل پوفا کو چیلنج دیتے آئے کہ دنیا کی تمام احادیث کو جمع کریں اور ایک ہی مسئلہ ہے نا اس وقت پوری دنیا کے گلے میں اٹکا ہوا ہے اناب کے کہ وہ سما کی تصریح تلاش کر دیں ہمیں کہ سفیان سوری نے کس سے سنا ہے استاد ڈھونڈے ان کا کچھ نے کہا پھر انہوں نے پول بھی کھولا ہے کہ اس میں کون راوی ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں اسے پردہ ہی ڈالتا ہوں تو سما کی تصریح تلاش کریں تو انشاءاللہ حدیث کو بیان کریں گے اور اسی وقت رب الدین چھوڑ دیں گے ہاں پھر بھی منسوخ نہیں ہوگا میں بتاتا ہوں اس میں منصوب ہی نہیں سابت ہوگی پھر دو طریقے ثابت ہوں گے پھر بھی یہی طریقہ افضل رہے گا وہ آگے آ رہے میں بتاتا ہوں کیونکہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایدین چھوڑ دیا تھا بس یہ کہ پہلی دفعہ اٹھائے تو وہ بھی اٹھایا یہ بھی طریقہ دو, طریقہ دو طریقے ثابت ہوگا منسوخی پھر بھی, بھی ثابت نہیں ہوگی لیکن انشاءاللہ ہم کبھی کبھار اس طرح بھی پڑھ لیں گے کبھی کبھار اس طرح بھی پڑھ لیں گے کیونکہ پھر سیابی سے ثابت ہو جائے گا نا لیکن یہ الحمدللہ چیلنج امام بخاری رحمۃ اللہ نے بارہ سو سال پہلے دیا تھا آج تک قائم ہے کہ اس حدیث کی صحیح صنعت نکالے تو اس پر سب سے بڑی ٹینشن یہ لینی چاہیے اور یہاں میں بتا دوں یہ دھوکہ دیتے ہیں پبلک کو حالانکہ ان کو پتا ہے ان کے امام کو آپ کو پتا ہے مشرقین مکہ جو تھے نا ان کی مسلمانوں سے دشمنی تھی اور یہودیوں کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مسئلہ اسلام کو مانتے تو ہیں نا اور مشرقین تو ان کو بھی نہیں مانتے تو جب غصے میں آتے تو کہتے تھے ان مسلمانوں سے تو یہ مشرقین بہتر ہیں ٹسل میں آگے نا ٹسل میں آگے کہتے تھے ان کو بھی پتہ ہے زمین اسمان کا فرق ہے یہ پیغمبروں کے ماننے والے ہیں وہ پیغمبروں کے ماننے والے ہی نہیں ہیں لیکن جب بندہ ٹسل میں آ جاتا ہے نا تو پھر اس قسم کی باتیں شروع کر دیتا ہے اور حق سے اناد کرتا ہے اسی طرح کا اناد پھر کیا ہے ہمارے یہاں پر بھی کچھ علمان ہیں انہوں نے کہا جی سفیان سوری کی تدریس والی دس روایتیں صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں پھر ان کو بھی ضعید کو ان کو پتا ہے کہ بخاری اور مسلم میں اگر متلس کی آن والی روایت آئے گی تو وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ سما کی تصریح موجود ہے ان کو پتا ہے مام تم تالمون تم جانتے تو ہو وہ. وہ کیا سما کی تصریح ہوتی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ چیلنج میں کرنے لگا ہوں کہ سفیا نے سوری کی جو دس حدیثیں لے کر آئے ایک حدیث ایپسلوٹ دکھائیں پوری صحیح بخاری میں سے ان دس میں سے جس میں انہوں نے اس حدیث کو مطابق میں لیا ہو. مطابق میں لیا پہلے اوپر پوری سند بیان کی کہ پوری متصل سند یہ ہے اور پھر آن والی بھی بیان کی اس کی بنیاد پر اس کو ٹھیک کہا جس طرح سنبی داؤد میں ایک ضعیف روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے سجدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا بڑھوائے یہ کیا کر رہے ہو تو انہوں نے کہا میں کوفہ کے پاس گیا تھا وہاں میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا تو اس سے بھی بہتر ہے آپ ہمارے لیے زیادہ تعظیم کے لائق ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کی سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے یہ سنن ابی دعود کے اندر تو ضعیف ہے روایت لیکن سنن ابن ماجہ میں اس کی صحیح سند موجود ہے تو اس حدیث کو ہم پھر کہتے ہیں اس کا متن صحیح ہے سنت ضعیف ہے متن صحیح ہے اور اس کی صحیح سند سنن ابن ماجہ میں موجود ہے ہم روایت کو مانتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں لیکن اس کی کو روایت نکالے نا تو بخاری میں جو دس کی دس روایتیں آئی ہیں وہ سما کی تسریح کے ساتھ ہے پہلے پوری متصل صنعت امام بخاری لے کر آئے اس کی متابیت میں لے کر آئے سفیان سوری کی تدلیس والی لیکن یہ مولویوں کو ان کے ملوں کو پتا ہے لیکن پبلک کو دھوکا دیتے ہیں ان کو پتا پبلک کو اب اتنی کریٹیکل بات کون بتائے گا الحمدللہ ہم ہیں نا بتانے والے حق اب ان سے جا کے پوچھیں گے کر کے چپ کر دیں گے کہ لو جی اب وہ کھل گیا جو اصل کی ہم نے پردہ ڈالا ہوا تھا بچپن سے لوگوں کو پٹیاں پڑھائی بھی نہیں ختم ہو گیا تو یہ ان کی علم کی بھی انتہا پھر جہاں تک ہے ابھی تو کئی باتیں آئیں گی جی آپ حیران ہوں گے کہ کس کس طریقے سے مولوی جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں اگر پھر کوئی کہتا ہے نہیں nah جی یہ سما کی تصریح والا رول میں نہیں مانتا کتابوں میں تو لکھی ہوئی حدیث تو پھر آپ وہ اس کے لیے پھر جب کوئی علاج نہ ہو تو پھر میرے پاس وہ جواب ہے جس کو ہم کہتے ہیں فلاسفی کی لینگویج میں منتق کی لینگویج میں لاجیکل آنسر جس کو میں نے پنجابی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے تھکی علم تھکی پھر وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے نا ہی میں سما تصری والے سور کو نہیں مانتا تو اس کو پھر میں دعویٰ دیتا ہوں کہ پھر اس حدیث کا کوئی جواب دے اور اپنا ایمان بچا کر بتائے مصرت امام احمد میں حدیث موجود ہے اور امام بخاری کی العدب المفرد میں بھی موجود ہے جس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں امام بخاری کا دعویٰ صرف صحیح بخاری کے بارے میں ہے اور امت نے ایکسپٹ کیا ہے ان کے کہنے پر بھی پرکھنے کے بعد زیادہ تر کاادری صاحب کو بھی مسئلہ سمجھ آ جائے گا وہ کہتے ہیں جی ہم امام علیفا کے مقلد ہیں آپ امام بخاری کے ہیں امام بخاری کے مقلد ہو تو ان کی یہ روایت بھی مان لیں العدب المفرد میں لے کر ہے اور مشکات میں بھی تیسری جلد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار ہزار نو سو دو نمبر روایت ہے مفافرت اور عصبیت کے بیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہے یہ حدیث لیکن کتابوں میں تو آ گئی تھی وہ کہنا کتابیں اسے لکھی ہوئی ہے مسند امام احمد میں بھی ہے الدب المفرت میں بھی ہے اور مشکات میں بھی کہ جو شخص اپنے جہلی نصب پر فخر کرے تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا ازو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو اور یہ بات کہنا تھا نا کرو ڈائریکٹ اس کو کہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد ہے اس قسم کی ولگر لینگویج اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہے اور بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و یہ بات کر سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں کیا ہے ہسن بسری مدلس ہے اور ام سے روایت کر رہے ہیں وہی رول اسے بھی لگتا ہے وہی رول لگتا ہے یہاں پر بھی اور ہسن بصری تو سفیا سے بھی ہزاروں گنا بڑے امام ہیں تابعی ہیں ستر صحابہ کی صحبت کرنے والے ان کے لیے تدلیف والی روایت نہیں مانی جاتی ورنہ یہ روایت مانے اور اپنا ایمان برباد کر لیں وہ لیاد اللہ تعالیٰ اس قسم کی پانچ مثالیں میں نے اس ایٹم بم لیکچر میں دی ہیں ایک گھنٹہ اور پچیس منٹ کا اپنی نوعیت کا منفرد لیکچر ہے مسئلہ نمبر 36 اہل سنت پاور ڈاٹ کام پر ضعیف التناز اور من گھڑت احدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ یہ ایک ایکسٹریم بیان کی اور دوسری ایکسٹریم منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ ایک گھنٹہ اور پینتیس منٹ میں مسئلہ نمبر پینتیس کے نام سے یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں اور اس میں میں نے ایک گولڈن کوڈ کہا ہے کہ منکرین حدیث پائدہ ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ جب ہم ہر حدیث کو قبول کر لیتے ہیں تو بے چارے صحیح ہوتے ہیں کہ یہ حدیثیں جو ہیں وہ تو عصمت انبیاء کے خلاف ہے یہ تو قرآن کے خلاف ہے تو رونا تو ہے انہوں نے تو کوئی جواب نہیں ہوتا جب تک اصول محدثین کو نہیں مانا جائے گا اس وقت تک آپ منکرین حدیث کے خلاف بات باند باندھ بھی نہیں سکتے بیڑا غلط ہو جائے گا اس ذخیر حدیث کا اگر صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کریں گے تو میں پھر دوبارہ چیلنج کرتا ہوں کہ سما کی تصویر نکالیں سبیا نے سوری کی ہم دونوں طریقوں سے نماز پڑھنے کے لیے ان تیار ہیں یہ امام ترمزی کے کامنٹ سے اب امام اب کے بھی ذرا کامنٹ سن لیجیے امام ابود نے یہ حدیث لی نمبرنگ میں پہلے بتا چکا انہوں نے اس حدیث کے ساتھ پتا کیا لکھا وی اور ایک روایت میں ہے ولی سب صحیح الاز الفظ ان الفاظ کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ بھائیوں کسی بریلوی دیوبندی ایلے حدیث نے نہیں کہا رف الدین کی بات ہوتی ہے کہتے نے انگریزوں کی پیداوار یہ انگریزوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے انگریزوں کی تو پیداوار وہ ہے کہ جو انگریز کے دور میں لکھی ہوئی کتابوں سے درخت دے رہے ہیں پوری امت کو قرآن کو اور حدیث کو چھوڑ کے انگریزوں کی پیداوار تو بہت روکے انگریزوں نے نہیں بخاری مسلم لکھوائی ابی سنبی داؤدی انہوں نے نہیں لکھوائی تو امام ادو نے ساتھ لکھا ہے ولی سبھی سہی نلا حاضل مانا ان مانوں میں صحیح نہیں ہے اب ان کو پڑھ گئی پیڑ جب انہوں نے اردو ترجمہ شائع کیا تو عربی بھی اس کی نکال دی جو ساتھ لکھا تھا نا مامود نے مولوی دو نمبر تو ہوتا ہے اس نے تو اپنے فرقے کی عربی بھی نکال دی ترجمہ تو دی نکال دیا یہ انہوں نے غلطی کی لیکن ایک چور اپنی لنگوٹی چھوڑ کے بھاگتا ہے دو لنگوٹیاں چھوڑی اس چور چھوڑ نے ایک لنگوٹی یہ چھوڑی کہ جو کل نسخہ چھپا ہوا ہے جو انڈیا پاکستان میں مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے مکبہ رحمانی کا اس میں لکھا ہوا ہے وہ لئی تبھی صحیح نلمانا اُدھو سے نکالنا بھول گئے چور لنگوٹی نہ چھوڑے تو ان بدماشوں کا پتا کیسے چلے امد کو امداد کیسے ان کے دھوکوں سے بچے اور دوسرا ان سے جو لنگوٹی ان سے چھوڑے گی وہ بڑے لیول کی لنگوٹی ہے وہ یہ ہوا کہ مشکار میں بھی یہ حدیث موجود ہے امام ولی الدین تبریزی جی رحمت اللہ بھی اس حدیث کو مشکار شریف میں آٹھ سو نو نمبر حدیث پر لے کر آئے اور وہاں انہوں نے امام ابو دود کے کامنٹس نکل اور مشکات آج سے سات سو سال پہلے لکھی گئی اور ابو دعود کے لکھنے کے پانچ سو سال بعد اس کی انہوں نے سال لکھ دیا وہ کالا ابو دعود حاض حدیث اللہ اچھا اب وہ ادھر سے بھول گئے اور الحمدللہ مشکات جو اردو ترجمے کے ساتھ بھی سیا ہوئی ہے اس میں بھی سات کو مرڈ سے مامو دعود کے لکھے ہوئے ہیں یہ صحیح ہی نہیں ہے عربی میں موجود مشکلات کی اردو میں موجود تو میں آپ کو یہ مولویوں کی دو نبریاں بتا رہا ہوں کس طریقے سے یہ عقبت کو دھوکہ دیتے ہیں اور یہ اپنے نورانی چہرے جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی یہ شیطانی چہرے ہوتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا تمہارے دلوں اور مال کو دیکھتا ہے شکلوں سے دھوکہ نہ دیں سعید بلال کتنے خوبصورت ہوں گے حبشی ہوتا تو کالا ہی ہے ناک تو اس کا موٹا ہی ہوتا ہے ہوٹ تو اس کے موٹے ہی ہوتے ہیں لیکن ہم ہاں اسے کتنی عقیدت رکھتے ہیں سعید بلال ربی اللہ تعالیٰ ان کے کلر کی وجہ سے نہیں ان کے کردار کی وجہ سے اور اگر کسی کا کردار برا ہو اس کی شکل کتنی خوبصورت ہو انسان کو زہر لگتا ہے تو یہ لنگوٹیاں انہوں نے چھوڑی وہ میں نے بیان کر دی اب پھر بڑے خوش ہوتے ہیں کہتا ہے جی امام ابو زعود نے پورا چیپٹر باندھا ہے رفل یہ نہ کرنے کا بیان آپ کو چیپٹر پڑے تو پتا چلے یہ چیپٹر باندھا کس لیے ہوا ہے اس تابود میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے انہوں نے باپ باندھا پورا رفل یہ دیا نہ کرنے کا بیان اور پانچ ادیسیں اس میں لے کر آئے ایک پہلی حدیث یہی جو میں نے بیان کر دی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سات سو اڑتالیس نمبر اس کے بعد سات سو انچاس سات سو پچاس سات سو اکاون اور سات سو باون اگلی چار روایتیں سیدنا برا بن آزد رضی رودی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آئے پہلی روایت کے ساتھ الگ لکھا اور اگلی چاروں روایتوں پر الگ الگ بحث کی اور یہاں تک کہا کہ یہ اہل کوفہ نے رٹا دیے تھے الفاظ اس حدیث میں وہ حدیث کیا ہے برابل آزم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے تو یہ تو ہم سب مانتے ہیں آگے لفظ ایڈ کروا دیے اس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے یہ تو ابن مسعود والی حدیث میں بھی نہیں ہے تو امام دودھ کہتے ہیں یہ, یہ راوی جب جو ہے یہ کوفہ کے باہر ملا تو وہاں اس نے الفاظ یہ ایڈ کر لیے پہلے یہ نہیں کہتا تھا اور یہ جی اپنے جتنے جس استاد سے حدیث بیان کرتا ہے وہ تین شاگرد اور بھی بیان کرتے ہیں وہ صرف اتنا ہی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے تھے تو اس میں کوئی جھگڑا نماز شروع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے تھے صرف شروع کے بعد بھی نہیں نہ دوبارہ نہ کرنے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں امام دعود کہتے ہیں یہ کہ یہ ہوا چاروں روایتیں نقل کی اور اینڈ پہ جناب کیل کیا کھوکا حدیث لئی صحیح یہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے پانچ روایتیں لکھ کر ایک ایک پر بیس کر کے یہ باپ کیا باندھا اصل میں باپ کیا باندھا ہے یہ تو بےدتی کیا ہے باب بان کے اصل میں تو میں اس لیے کہتا ہوں امام بخاری اور امام مسلم سے بڑا کام امام اد نے کیا ہے انہوں نے تو ان روایتوں کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنی کتاب میں لے کے لیکن امام ادو نے لکھ کر پورا چیپٹر بنا کے سجا کے جو ہے نا پلیٹ میں رکھ کے امت کے سامنے رکھا ہے کہ یہ جناب چیپٹر پڑھیں یہ بڑا خوش ہو کے چیپٹر کا نام بھی پڑھاتے ہیں اندر بھی پڑھے کیا لکھا ہوا ہے اللہ کبیر تو یہ چیپٹر ان کے خلاف باندھا کیا ہے اب بفرض محال بفرض محال بفرض محال فار دا سیک آف آرگومنٹ کوئی بات جو قرآن میں آئی ہے رحمان صلی اللہ علیہ وسلم مکرما دیجیے بل فرض بل فرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا اب یہ تو نہیں اللہ کا کوئی بیٹا ہے تو بالکل اسی سنت پہ عمل کرتے میں کہتا ہوں بل, فرض بل, فرض بل, فرض بل فرض سیدنا ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ یہ روایت ثابت بھی ہو جائے تب بھی رب اور کی منسوخی ثابت نہیں ہوتی بلکہ صرف نماز کا ایک اور طریقہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نماز کے صرف شروع میں ہاتھ اٹھائے جائیں بیٹھ سال منسوخی ثابت نہیں ہوتی لیکن احتیاط کس میں ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی احتیاط کا بالکل ون سائیڈڈ بات ہے لیکن دنیا کے معاملے میں ہم بڑی احتیاط کرتے ہیں ہمیں دس مولوی جو ہے نا وہ زیر آلود بریانی ہمارے سامنے رکھی اور ہمیں پتا نہ ہو اور سخت بھوک لگی ہوئی ہو بریانی جو ہے وہ اچھی بھی لگتی ہو ایک کلین شیپ بندہ کان میں آگے کہہ ان مولویوں نے بیچ میں زہر ڈالا ہوا تو کھائیں گے بریانی اور یہاں سارے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اصول بے مدینہ محدسی نہیں ہے لیکن نہیں جہاں جان کا خطرہ ہے وہاں فوراً مان لیں گے یہ ہمیں پھر ان کی مولویوں کی داڑھی نہیں نظر آئیں گی ان کو چار سلواتے بھیڑیاں رکھ کے چوٹ مار دوں فراڈ کر لگے تو میرے نا میرے نام کوئی میڈم چائنا موبائل میڈ ان جاپان کر کے بیچ دے تو اس کو چار سلواتے سنائیں گے کہ یار پکڑی ٹائم کے اور یہ تصویر کرتا ہے اور اسے بڑے بڑے وزر پاگلے ہیں اسے بڑے بڑے گزر پاگل ہیں دین کے معاملے میں وہی ہونا ہے تو دین کو بھی جب اتنا کم از کم سیریز نہیں جتنا ہم نے دنیا کو لیا ہوا ہے جتنا بچے کو سکول میں دال کروانے کے لیے دانت بنوا سمجھ بڑا کرتے ہیں دین کے لیے بھی ذرا جائیں نا اگر میں بات وہی کرنے ہوں اگر ایک پوری زندگی صرف سے سمجھتا رہے گا اور اہل سنت کے پاس نہیں آئے گا تو اس کو ربل کہاں کیسے سمجھ آئے گا ختم نبوت کا مسئلہ اسی طریقے سے اگر ایک بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث اپنے اپنے مولویوں سے مسئلے پوچھتا رہے گا کہ دوسرے کے پاس نہیں جائے گا اس کو کیسے پتا چلے گا غلطی لگی ہوئی ہے تو سب کے پاس جانا ہوگا اور پھر الحمدللہ ان مولویوں نے یہ احسان امت پہ کر دیا کتابیں ٹرانسلیٹ کر دی ہیں اب خود جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں اب ان کی کتابیں دکھائے تو کہتے ہیں یہ عوام کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے تو عوام کے لیے پڑھنے تو آپ نے سلیمہ کیوں کیا پیسے کمانے کے لیے آپ کے لیے تو عربی بھی کافی تھی تمام کے لیے کیا ہے تو اپنے لکھے ہوئے ترجموں سے بھی پھر جاتے ہیں تو یہ دو نمبری کی جو ہے وہ انتہا ہے اب اس کانٹیکس میں ذرا دل تھام کر میں اتنی سخت گفتگو کرتا نا تو شاید کسی کو ہزم نہ ہوتی لیکن یہ اللہ کی کرون و رحمتے ہوں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ پر انہوں نے بڑے سخت الفاظ کے ساتھ گفتگو کی ہے وہ میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو گفتگو سنانے لگا ہوں تاکہ یہ ایشو ریزالو ہو جائے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے ایک سو بائیس احادیث جمع کی ہیں الگ سے ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے جو صحیح صنعت سے تمام حدیث نے ثابت کیا کہ ان کی ہی کتاب ہے جیسے کہ صحیح بخاری اس کا نام ہے جز رفع الیدین جز کہتے ہیں حدیث کی اس کتاب کو جو صرف ایک ٹاپک پہ لکھی جاتی ہے صحیح بخاری جو ہے اس کا نام ہے الجامع الصحیح جامع کتاب ہے صحیح احادیث کی لیکن جز جس میں صرف ایک ٹاپک جس القرابی لکھی مام مخاری نے جز رب میں انہوں نے مقدمے میں اپنی اس کتاب کو لکھنے کا مقصد بیان کر دیا وہ ورڈ بائی ورڈ اوریجنل بک سے فوٹو میں نے لگائی ہوئی ہے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ کتاب اس مجہول شخص پر رب ہے اس بندے کا نام نہیں انہوں نے لیا کون ہے این ممکن ہے ان کے زمانے میں کوئی ایسا شخص ہو جیسا کہ ابن جوزی رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک جزیدی تھا تو اس کے خلاف امام ابن جوزی نے وہ کتاب لکھی شعرافا کہ اس سرکش کا رد ہے جو جزیر کو برا کہنے سے منع کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ امام بخاری کے زمانے میں بھی ایسا کوئی سرکش ہو تو کہتے ہیں یہ کہ اس مجہور شخص پر رد ہے جس نے نماز میں رکوع کے وقت اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد والے رف الدین کا انکار کیا اس نے لا یعنی اور فضول تکلف کرتے ہوئے اجمیوں پر اسے مبہم رکھا جو عربی نہیں جانتے تھے اجمیوں مبہم رکھا امبیگوس کر دیا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیل اور قول اور آپ کے صحابہ کے فعل اور ان کی روایت اور اسی طرح تابعین کے فیل سے ثابت ہے صلی صالحین نے اس مسئلے میں صحیح احادیث کی پیروی کی ہے اللہ ان صلی صن پر رحم فرمائے اور ان کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا فرمائے لیکن اس منکر نے اس رد کرنے والے نے اپنے سینے کی قدورت اور دل کی تنگی ظاہر کی ہے اس نے رسول اللہ کی سنت سے نفرت اور اہل سنت سے دشمنی اور تکبر کیا ہے جو رف الجین کے خلاف بات کرتا ہے اس کے بارے آگے تو انہوں نے حادی کر دی اس بدعتی کے گوشت ہڈیوں اور دماغ میں بدعت گس چکی ہے گوج ہڈیوں اور دماغ میں اور یہ نہ سمجھیں ان کے اپنے الفاظ ہیں یہ سنن بدولتے میں صحیح ریس ہے میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جن کے اندر بدتتے اس طرح سرائد کر جائیں گی جس طرح باون کتا کسی کو کاٹ دے اس کا اثر ایک ایک رگو ریشے میں پہنچ جائے, <تصفح> جائے <تصفح> یہ ریس کے مطابق انہوں ٹھیک ہے کہ بدت اس کے دماغ گوشت اور ہڈیوں میں پہنچ چکی ہے اس کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے ارد گرد اجمیوں کا جھمگٹا دیکھ کر دھوکے کا شکار ہو کر اپنے آپ کو ان سے منسوخ کیا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک جماعت کی تک حق پر قائم رہے گی کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ غالب رہیں گے غالب اس اعتبار سے دلائل کے اعتبار سے ورنہ تو پٹائی آج مسلمانوں کی ہو رہی ہے غالب رہیں گے دلائل اور آپ کو دلائل بالکل ون سائٹڈ ہے جڑا بخاری پڑھتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے کہنا بخاری مسلم بیٹھنا پڑو آدیث نہ پڑو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے تو اسی کہہ رہے ہوتے ہیں ویسے گمراہ ہو جاتا ہے ان کو راستہ ہی گمراہ کا نظر آ رہا ہے اب سیدنا بلال کی نظر سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو پتا چلے نا ابو جال کو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک دل کو کیا کرتی جب اس نے دیکھنا ہی کی نظر سے اس کو کہہ چشمہ لگا کے دیکھنا جب چشمہ ہی ایسا لگایا تو آگے نظر ہی وہی کچھ آنے پری ڈیٹرمنٹ زیٹ کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا مت مطلب تک وہ گروہ حق پر قائم رہے گا اور رسول اللہ کی تمام سنتیں اسی طرح جاری رہیں گی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مردہ سنتوں کو زندہ کیا جاتا رہے وہ کہتے ہیں ہم ان شاء اللہ اہل سنت کا دفاع کریں گے آپ پتہ چلا اہل سنت اصل میں ہے کون شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ لینے سے جامع اہل سنت ہے کون اب پتہ چلا اصلی اہل سنت کون ہے جو کتاب و سنت کے منج پر ہے تو اس ٹاپک پہ مزید تسلی کرنی ہو تو یہ جز رپ الدین آپ خرید لیں ایک سو بائیس حدیثیں آپ کو میرے ساٹھ ستر روپے کی ترجمے کے ساتھ مل جائے گی اور الحمدللہ اسی کی کانٹینیوشن کے طور پر میں سمجھتا ہوں دور حاضر میں ایک بہت بڑے حدیث کے جو محدث ہیں شیخ زبیر علی زئی صاحب حافظ اللہ انہوں نے کتاب لکھی ہے نور العین تقریباً پانچ صفات پر اور انہوں نے یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی کنکلوڈ کی ہیں کہ میں کہتا ہوں آج اگر امام بخاری زندہ ہوتے تو ان کا ماتھا چونڈ لیتے جس طریقے سے انہوں نے یہ تمام ایشوز کو ایڈریس کر کے اب یہ ہمیشہ کے لیے ریزالو کیونکہ ہر زمانے میں نئے نئے بہانے شروع ہوتے ہیں نا تو ہر زمانے میں لوگ پھر ان کا جواب دیتے ہیں تو وہ اب آپ کو اگلے بہانے جو ہیں وہ اب انٹرسٹنگ پورشن اس کا جو ہے وہ علمی پوائنٹس کا شروع ہونے لگا لیکن ایک دفعہ روشی پڑھ لیجئے لیجیے اللہ علی محمد و لعال محمد کما صلی تعالیٰ ابرحیم و لا حمید مجید اللہ بارک علی محمد, محمد ام علی محمد کم ابراہیم ابر ابراہیم حمید مجید ہاں جی علمی پوائنٹ نمبر تھری بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ رکوع میں جاتے وقت رقو سے اٹھتے وقت رق الدین منسوخ ہو گیا تھا وہ مانتے ہیں جی ہم سینکڑوں حدیث ہیں لیکن وہ پہلے کرتے تھے ہم بعد ہی ختم ہو گیا سی پہلے کرتے تھے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اس میں تین دلائل یہ پیش کرتے ہیں اور وہ دلائل جو ہے مکڑی کے جانے کی طرح وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا پہلے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جی وہ ایک حدیث ہے کہ صحابہ کرام علی مردوان ایک حدیث ہے سن سنا کے سننی ہم پڑھ پڑا کے سننی یہ سن سنا کے سنی ایک حدیث ہے کہ وہ بعض منافقین جو ہیں وہ اپنی بغلوں میں بت رکھ کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے نماز نیت کر لیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رف الگ کرتے تھے تاکہ وہ بت گر جائے بھائی وہ تو پہلے رف الگین میں بت گر جائے گا اور اگر آپ اس طریقے سے رف الگ کر کے کریں تو آپ پوری نماز نہیں کرتے رہیں گے بت نہیں گرے گا یہ حدیث دنیا کی کسی کتاب میں حدیث کی کتاب میں بغیر صنعت کے بھی موجود ہو کی تو بات ہی نہیں میں کر رہا بغیر خنک کے حدیث کی کتاب میں ہم سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اتنا بڑا چیلنج ہے ورنہ پھر توبہ کریں اللہ سے ڈر جائیں اتنے بڑا جملہ اور اس میں میں وہی بات کروں گا جو بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام تو زخم دیکھ لے توبہ کریں اور صحیح مسلم میں حدیث ہے مقدمے میں ماں مسلم لے کر آئے ہیں کہ سیدنا ابو ہریر رضی ربیع اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا اور قرب قیامت کے لیے پرٹیکولر فرمایا کہ لوگ ایسی ایسی عدیشیں تم سے بیان کریں گے جو تمہارے اباؤ اجاد نے بھی نہ سنی ہوں گی ان سے بچنا کہ کہیں متمیں فطرے میں مبتلا کر کے گمراہ نہ کر دیں اباؤ اجداز سے یہ نہیں مراد کہ ہمارے ماں باپ اگر ان پڑھ رہے ہیں انہوں نے تو قرآن بھی نہیں اگر پڑھا ہوا تو انہوں نے نہیں سنی ہوگی مراد یہ ہے کہ جو اہل علم گزرے ہیں انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا ہوگا اگر وہ پڑھیں گے نہیں قرآن دی تو باؤ کو کہاں سے پتا چلے گا مراد یہ ایسی حدیزیں ہوں گی جو کہیں موجود ہی نہیں ہوں گی اور انہی میں سے یہ ہے الحمدللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری جو تھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک جو نشانی تھی وہ ہمیں اس حدیث کی شکل میں نظر آ رہی ہے جو بالکل منسوخی جھوٹی کہ مکے میں رف الین ہوتا تھا مدینے میں نہیں ہوتا تھا وہاں بت رکھ کے آتے تھے اور حالانکہ بخاری اور مسلم میں ان راویوں نے ان حدیث کو بیان کیا جو فتح مکہ کے بھی بعد مسلمان ہوئے ہیں جب پورے عرب میں ریولیوشن آ چکی تھی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہولڈ ہو چکا ہوا تھا اس وقت کسی کی مجال تھی کہ بدھ رکھ کے آتا لیکن جھوٹ کے کوئی پہاڑ پاؤں نہیں ہوتے وہ ہو دیکھ لیں اب آپ سیدنا مالک ابن ویرث رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبو کے موقع پر مسلمان ہوئے بخاری اور مسلم میں وہ کانوں تک والی حدیث رقو میں جاتے وقت رکو سے استے وقت بیان کرتے ہیں واحد بن حجر کی صحیح مسلم میں حدیث ہے وہ بھی رفلیہ دین والی یہ بھی نو اچھی کے اندر مسلمان ہوئے اور پھر یہ اگلے سال دوبارہ آئے سردیوں کے موسم میں اور چادروں میں ربلی دین کرتے ہوئے دیکھا اور وہ کہتے ہیں کہ میں پرٹیکولر آیا اس لیے تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ دیکھوں سن نبی دود اور سنسائی میں یہ ڈیٹیل موجود ہے پچھلے لیکچر میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا اب دوسری قسم کی احادیث جو ڈاکٹر تہر القادری صاحب نے پیش کی ہیں نہ السبی نے اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے وہ بھی ذرا سن لیجیے وہ عدم ذکر والی احادیث ہیڈنگ مان دی ہے رفل یہ نہ کرنے کا بیان اور نیچے حدیث کیا لے کر آ رہے ہیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کہ ایک صحابی نے تیزی کے ساتھ نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ کر سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور پھر کہا کہ نماز دوبارہ پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی حالانکہ پڑھی بھی تھی لیکن بڑی تیزی سے پڑھی دوسری دفعہ بھی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا پھر یہی فرمایا کہ دوبارہ پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی تیسری یہ چوتھی دفعہ آبی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ریکویسٹ کی کہ مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ سکھا دیجئے کہ میری غلطی کہاں پر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اچھے طریقے سے وزو کرو پھر قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو اور اللہ کی تکبیر کہہ کر نماز شروع کرو اور آسانی سے جو قرآن میسر ہو وہ پڑھو پھر سکون کے ساتھ رقو میں جاؤ پھر رکو سے کھڑے ہو تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ سکون کے ساتھ وہی ہاتھ چھوڑ کر ہی کھڑے ہو نا قومی میں حتہ کی ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے جو ابو میں رضی وزی اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں اس کے بعد سکون سے سجدہ کرو پھر دو سجدوں کے درمیان بھی سکون سے بیٹھو یعنی وہ تیزی تیزی سے نماز پڑھ تھے اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایک رکن سکھایا جس میں وہ تیزی کر رہے تھے پھر دوسرا سجدہ کرو اس کے بعد بھی سکون سے بیٹھ جاؤ اور پھر اس کے بعد دوسری رکت کے لیے کھڑے ہو یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی اور میں نے بخاری کا جو ترک پڑا وہ انٹرنیشنل امنی کے مطابق 6251 ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ڈاکٹر تال کاذری صاحب کہتے ہیں اس میں راہول عیدین کا ذکر ہی کوئی نہیں لہذا طریقے میں ہے ہی کوئی نہیں تو بھائیو اس میں تو سبحان ربی العظیم کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے اس میں سبحان ربی اللہ کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے اس میں اطیات اللہ وسلاباد و طات کا بھی ذکر نہیں اس میں پہلے رولی دین کا بھی ذکر نہیں وہ بھی منسوخ ہو گیا جھوٹ کے پاؤں ہی نہ ہوتے یہ تو ان کی غلطی ان کو بتائی جا رہی تھی کہ وہ کہاں پر غلطی کر رہے ہیں وہی وہ غلطی تو ایڈریس کرنی تھی تو اس کو کہا جاتا ہے ادم ذکر کہ یہاں پر جس چیز کا ذکر ضروری تھا وہی وہ کیا باقی کا ذکر عدم ہے یعنی وہ جس کو ہم کہتے ہیں انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ تو کام کرنا ہی کرنا ہے لیکن تمہاری یہ غلطی ہے اس کو دور کرو یہ روایتیں پیش کرتے ہیں کہتے ہیں رفاظ کا ذکر نہیں پہلے کا بھی نہیں ہے اور حالانکہ خود اس حدیث پر عمل نہیں کرتے اس میں ساتھ ہی موجود ہے کہ دوسرا سجدہ کر کے بھی بیٹھ جاؤ اور پھر دوسری رگت کے لیے کھڑے ہو تو اس میں پنجابی میں اس کی ٹرانسلیشن صحیح ہو سکتی <تصفح> <پر دیل> ہے <تصفح> دل بےمان ایمان تے ٹے ہے اگر دل میں ایمانی آ جائے نا تو پھر دلائل بہت زیادہ ہے بیان کرتے جائیں اگر اسی حدیث پر عمل کرنا تھا تو 6251 میں موجود ہے دوسرا سجدہ کر کے بیٹھ کے اٹھو تو اس طرح کرے نا اس پہ عمل لیکن وہ نہیں کریں گے وہ اپنے فرقے کے خلاف بات ہو جائے گی پھر تو بات کہیں اور نکل جائے گی تو دل بےمان پہ ہوجتا ٹیر یعنی اگر دل میں بےمانی ہو تو پھر دلائل بہت سے کھڑے جا سکتے ہیں اسی طریقے سے بخاری اور مسلم سے ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں اس پہ امام بخاری نے باپ باندھا تکبیرات کا بیان کہ سیدنا ابو الب رضی اللہ تعالیٰ نے جب بھی نماز شروع کرتے تو اللہ ابر کہتے رکو میں جاتے تو اللہ ابر کہتے رکو سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ علم حمیدہ ربنا کر کہتے سجے میں جاتے تو اللہ ابر کہتے سجے سے سر اٹھاتے تو اللہ کہتے دوسری سزے میں جاتے تو اللہ ابر کہتے کرتے کرتے دفعہ اللہ کہتے اینڈ پہ وہ کہتے کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں وہ کہنا دیکھو جی وفات کا بھی ذکر آ گیا ہے سے کوئی نہیں وہ بتاتے نہیں کانٹیکس کیا ہے پورا چیپٹر ہے بخاری اور مسلم میں کہ بنو میا کے شریر گورنوں نے تکبیرات کہنے کی سنت چھوڑ دی تھی ان کو اڈریک کیا تھا نے. کہ تم تکبیرات نہیں کہتے کیوں اس میں تو پیرا رحم الحم کا بھی ذکر کوئی نہیں تو وہ بھی ختم ہو گیا پھر. اس میں سورت الفاتحہ کا ذکر کوئی نہیں اسمان ربی العظیم کا ذکر کوئی نہیں اسمان ربی الاح کا نہیں وہ مارے بھی بولے بھائی اٹھا کے ریس جی نکال دی انہوں نے بھاری مسلم سے اور میں کہتا ہوں یہ نکالتے رہے تاکہ ہم ان کے اصلی چہرے لوگوں کو بتاتے کہ یہ آپ امت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو تقبیرات کا چیپٹر ہے اس کو سمجھیں فیزکس کی ایک کتاب ہے اس میں ایک ریلیٹیوٹی کا چیپٹر ہوگا ایک ہوگا گریوٹی کا آپ کو کہ گریوٹی کا چیپٹر دیکھیں اس میں ریلیٹیوٹی کہیں نہیں موجود وہ چیپٹر ہی گریوٹی کا ریلیٹیوٹی کے چیپٹر میں ریلیٹیوٹی کی باتیں ہوگی کسی طریقے سے تقبیرات والا چیپٹر یہ ہے اور نماز کا رب الدین پہ پورا چیپٹر الگ سے ہے اور مسلم میں اس میں رب الدین والی یہ ملیں گی اس کی طرف نہیں جاتے اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں میں وہی بات کروں گا وہ ان تم تا تم جانتے تو ہو اور تیسری اور آخری دلیل اس کانٹیکس میں جو دیتے ہیں منسوخی پر یہ بھی زبان زد عام انہوں نے کروا دی ہے وہ کہتے ہیں جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رام کو رف الدین کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ سرکش گھوڑوں کی دموں کی اتنا ہاتھ نہ اٹھایا کرو نماز میں سکون کیا کرو اور یہ حدیث بھی آؤٹ آف کانٹیکس پیش کرتے ہیں یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے سنن ابی دود میں بھی موجود ہے سنن نسائی میں بھی موجود ہے اور اس کے اوپر باب کا اگر نام پڑھ لیا جائے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ادھر بھی مولوی گھس گیا اماموں نے ان پر باب کیا باندھا ہے سلام کے وقت سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانعت رفع الیدین کہتے ہیں ہاتھ اٹھانے کو ہاتھ کسی طریقے سے بھی اٹھایا جائے گا عربی میں اس کو رفع رفول ہی کہا جائے گا چاہے ایسے اٹھاتا ہے کوئی ایسے اٹھاتا ہے مارنے کے لیے رفول ہی ہوگا سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانعت یہ ہے چیپٹر کا نام اور حدیث کے اندر چار ترک امام مسلم لے کر آئے ہیں ایک ہی جگہ پر کہ جاور ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھتے تھے تو جب نماز کا سلام پھیرنے لگتے تھے تو ہم اپنے دائیں اور بائیں سلام پھیرتے ہوئے اپنے بھائی کو ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے السلام علیکم رحمتہ اللہ یہ یوں بلاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلا بخاری اور مسلم کی متفق الحیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو اللہ کی قسم تمہارا خوشی اور خزو بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجدہ تھا کہ آپ یہاں پر آنکھ مبارک نہیں تھی لیکن آپ کو پیٹ کے پیچھے بھی تھری ڈگری کا بھی نظر آتا تھا تو آپ جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو صابۂ کرام کوئی اگر ایسے ایسے کر رہے ہیں تو آپ سے خوشو خزو بھی میں دیکھ رہا ہوں کوئی کتنی دلچسپی سے نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے یہ کام شروع کیا ابھی حضور نے تو تعلیم نہیں فرمایا تھا خود انہوں نے شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ کو فرمایا کہ تم سرکش گھوڑوں کی دموں کی ماند ہاتھ کے ذریعے اشارہ نہ کرو تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہاتھ زانوں پر رکھو زانوں پر جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں اتہ یاد والی پوزیشن میں ہی یاد رہنے تو تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دائیں اور بائیں توجہ کر لیا کرو اور السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ جو ہم کرنے کے قائل ہیں اہل تشو بھی ہیں میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا لیکن وہ کہتے ہیں دونوں طریقے ثابت ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ وہ ایسے کر لیتے ہیں اور بعد میں تین دفعہ اللہ ابر کہتے ہیں وہ ہمارے نزدیک بھی ثابت ہے بلند نواز سے اللہ ابھر لیکن وہ کا حصہ نہیں ہوتا ان کا آخر میں تین دفعہ ایسے کرنا تو یہ سیاب کرام کا اپنا اشتہاد تھا جو اشتہ ٹھیک ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انڈوس کر دیتے تھے جو اشتہاد غلط ہوتا تھا اس کی من مانت کر دیتے تھے بخاری میں حدیث ہے جب وہ ایک صحابی نے پڑھا حمدن کثیرن فی نے مور لگا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس ارب رشتوں کو دیکھا کہ تمہارا سواب لکھنے کے لیے آپ اس میں بالکل لڑ رہے ہیں اور یہ صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے لیکن بعض اوقات نہیں سنجا میں صحیح ادیس ہے ایک صحابی نے سجدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا یا رسول اللہ میں کوفیوں کے پاس گیا تھا ہیرہ نامی ایک جگہ ہے وہاں پر یہ نجدیوں سے ہی ساری بدتیں نکلتی ہیں وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے کہا آپ کو بھی سجدہ کروں یہ کیا کیا, کیا اشتہاد کیا اس اجتہاق کو آپ نے انڈورس نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنا سر اٹھاؤ اگر میں جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کر اس حق کے سبق جو اللہ نے ان کو دیا ہے یہاں آپ صلی مور کو نہیں لگائی اور بالکل اس طریقے سے یہاں پر بھی مور نہیں لگائی کہ تم یہ جو ہاتھ ایسے اٹھاتے ہو یوں نہ اٹھاؤ ہاتھ زانوں پر رہنے دو صرف توجہ کر لیا کرو اب آ کر رہی جناب کڑوئی بات میں یہ چیلنج کرتا ہوں تمام دنیا کے علماء کو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک سنت بتائیں جو آپ نے بعد میں چھوڑ دی ہو کئی ایسی سنتیں ہیں جو آپ نے چھوڑ دی میں مثالیں بھی تین دیتا ہوں اور لیکن آپ نے چھوڑنے کے بعد ان کے بارے میں سخت لفظ استعمال کیے ہو, ہو ہی نہیں سکتا یا ادور خود نہیں وہ کرتے ہوں گے مثلا جب شراب جائز تھی اس وقت صحابہ پیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان سے پہلے نہ بعد میں کبھی کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا الحمدللہ معصوم ہے شراب کبھی نہیں پی قرآن پاک میں آیا یہ رجس من عمل الشیطان یہ شیوتان ہے اور عمل شیاتی میں سے صحابہ کرتے تھے سخت الفاظ سے منع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ رج کام اور معذل تقر اللہ تفرول شیطان والا کام نہیں کیا تو بھائیو یہاں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں سرکش گھوڑوں کی دمیں حضور اپنی سنت کو یہ کہہ سکتے ہیں میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں تین دن تک قربانی کا گوشت رکھنے کی اجازت دی تھی اور وہ اس لیے کہ اس وقت مسلمان غریب تھے اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قربانی کا گوشت اسٹور کر سکتے ہو ڈھائی سال کچھ نہیں کہا کہ اس وقت میں نے تمہیں جو یہ, کہا تھا تو اب یہ کہہ رہا ہوں بس تحسر صحیح مسلم میں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے روک دیا تھا لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں پر جاؤ تاکہ حالت کی یاد آئے بخاری اور مسلم کی متفظ ہے صحابہ رام کہتے ہیں جب ہم حبشہ سے اجرت کر کے واپس آئے تو ہم نے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتی ہوئی حالت میں پایا تو آپ کو سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا حالانکہ پہلے صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران بھی جواب دیتے تھے اس وقت اجازت تھی تو سلام پھیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمایا کہ نماز مشغولیت والا کام ہے اس لیے میں نے تمہیں بعد میں دیا تو صحابہ سمجھ گئے کہ یہ بھی منسوخ ہو گیا کوئی سب لفظ نہیں استعمال کیے کہ یہ کو نماز ہوتی تھی پہلے یہ کو باتیں ہوتی تھیں یہ کیا فضول طریقہ ہوا کہ نماز کے درمیان بھی گفتگو کی جائے سلام کا جواب کوئی بات نہیں کی کیونکہ آپ خود کرتے رہے تھے اب یہاں اگر زو یہ خود کرتے ہوتے ہیں رف الگ رف ال کے اوپر لگاتے ہیں تو یہ خود بھی مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں جی حجت الوداع تک بھی کرتے رہے ہیں وہ ماننا پڑتا ہے نو دس ایجری کے سابہ مسلمان ہو رہے ہیں جو ربول الدین کی دیش ہیں بخاری اور مسلم میں بیان کر رہے ہیں اس سے تو چھٹکارا کوئی نہیں ہے تو ماض اللہ تخر اللہ تخر اللہ, اللہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 63 سالہ مبارک زندگی میں سے ساڑھے باسٹھ یا پونے 63 سال تک ماض اللہ اللہ یہ کام کرتے رہے میں تو کہتا ہوں اس کے بعد بندے ایمان ہی برباد ہو جاتا ہے کریں گے سارے بریلوی اور دیوبندی اور جو اس سنت کے بارے میں اس طرح کے کمنٹس پاس کرتے ہیں یہ تو اپنے ملوں کو اور اپنے مطلب کو بچاتے بچاتے اپنا ایمان ہی برباد کر بیٹھے ان کو تو اللہ تعالیٰ خود ان کا حساب لینے والا ہے جن کے پیچھے چلے ہوئے ہیں اپنے آپ کو بچاؤ اپنا معاملہ سیدھا کرولہ اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس پر کومنٹس کیے ہیں وہ میں بعد میں بتاتا ہوں لہذا یہ کہنا گھوڑوں کی دومیں سرکش گھوڑوں کی دومیں اس کے بارے میں یا کہنا یہ مکھیاں اڑانا ہے اس پہ جس نے آج تک کبھی بات کی ہمارے جہریت میں میں خود بھی کرتا رہا میں خود بھی ہنسی رہا بریلوی جو بندی رہا اکتیس سال تک اکتیس سال تک بریلوی اس کے بعد دیوبندی ہے تو میں نے بھی الحمدللہ اس معاملے میں توبہ کی ہے اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ظرف الیدین میں یہ روایت نقل کی ہے اور کیا جواب دیا ہے وہی بات ہے کہ وہ سخت بات اگر میں کروں گا تو ہزم نہیں ہوتی میں اگر امام بخاری کے رابطہ سے یہ بات کرتا ہوں جو ظرف میں سینتیس نمبر حدیث لے آئے ہیں یہی گھوڑوں کی دوموں والی جاور بھی ثمرا سے اس کے بعد امام بہاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث تشعود کے بارے میں ہے اچھا اس میں یہ کہتے ہیں جی وہ ایک ترک میں تو تشود کا ذکر ہی کوئی نہیں موجود ہے تو بے عدم ذکر ہے اس میں اور جس میں نہیں نا اس فی کے الفاظ نا اس کا جو مسند امام احمد میں ہے اس میں الفاظ ہے فی ہم اس وقت بیٹھی ہوئی حالت میں تھے اسکنو فصلاح وہ کہتے ہیں سلام کے نماز ہی ختم ہو جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں اسکنو الصلا نماز میں تو وہ رفلین کا ذکر تھا تو حالانکہ سلام بھی نماز کا حصہ ہے خود یہ نماز کے جو سات فرد بتاتے ہیں ان میں ساتواں خروج بھی سونے ہی بتاتے ہیں تو مسلم امام احمد کا ترک تو یہ عدم ذکر سمجھے مثال کے طور پر آپ میرے گھر آئے میں نے آپ کو پکوڑے بھی کھلائے سموسے بھی کھلائے چائے بھی پلائی کیک بھی کھلایا فروٹ بھی کھلایا باہر جا کے کہتے ہیں جناب کیا زبردست دعوت کی پکوڑے سموسے زبردست تھے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نے کیک اور چائے اور فروٹ نہیں کھلایا آپ کو عدم ذکر تو یہ روایت جو مختلف صحابہ بیان کرتے ہیں اب آپ اتنے لوگ سو کے کریب یہاں پر سن رہے ہیں باہر جا کر کو کوئی بندہ میری بتائی ہوئی باتوں کو ایٹی پرسینٹ کاپی کر لے گا کوئی فورٹی پرسینٹ کوئی تھرٹی پرسینٹ تو اس کا کیا مطلب میں نے باقی باتیں نہیں کی ہیں تو جو جو صحابہ نے جو جو چیز یاد رکھی وہ بیان کی تو باقیوں کا میں ذکر ہوتا ہے تمام احادیث کو جمع کر کے جس نے قرآن پایا کی بھی ساری سامنے رکھ کر رزلٹ نکالا جاتا ہے احادیث بھی ساری سامنے رکھ کر رزلٹ نکالا جاتا ہے تو امام بخاری نے سینتیس نمبر حدیث جو ضرف الدین میں کمنٹ کیے یہ تشعد کے متعلق ہے پہلا جواب انہوں نے کیا دیا وہ کہتے ہیں جس کے پاس علم کا تھوڑا سا بھی حصہ موجود ہے رتی برابر بھی علم ہے وہ کبھی بھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ اس حدیث کو رف الدین کے خلاف لے کر پائے یہ تو جواب تھا ان کا ذرا نرم دوسرا جواب ہے پھکی والا لوجیکلی وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نماز کا سکون برباد کرتا ہے تو تم پہلا رف الدین اور عید میں بھی رف الدین کرنا چھوڑ دو دیکھو امام بہاری بھی پتیاں دیا کرتے تھے <laughs> وہ کہتے ہیں عید میں جو تم چھ تک کہہ رہے ہوتے ہو اور تم کہتے ہو یہ سرکش گھوڑے تم سال کے بعد ایک نماز پڑھی ہوتی ہے اس میں تم بھی گھوڑے بنے ہوئے ہوتے ہو تو چھوڑو اور آگے چل کے انہوں نے ذکر کیا فطر والا جو قنوط سے پہلے رب الدین وہ ہمارے نزدیک بھی ثابت ہے تین تابعین سے الحمد ہم اس کو افضل سمجھتے ہیں اس اعتبار سے یہ رف الدین کا سواب تو ملے گا یعنی دعائیں کنوز سے پہلے رکوع سے پہلے دعائیں کنوز سے پہلے اللہ عبر کے کہ رف الدین کریں اور دوبارہ ہاتھ باندھیں ہم تو اس کے بھی قائل ہیں کہ چونکہ قیام میں اللہ عبر ہوتا ہے سجدہ کراط کے لیے رمضان شریف میں تو اللہ عبر کے کہ رف الدین کر کے سجدے میں جانا چاہیے تو ہم میں تو الحمدللہ اللہ ہے پھر جز رف الدین کی 38 نمبر حدیث میں ایک اور ترک لے کر آئے جاور ابن سمرا والا یہی گھوڑوں کی والا پھر انہوں نے اپنے ایمان کا بھی اظہار کیا جس طرح میں نے کیا ہے اس سے بھی بڑے انداز سے انہوں نے کہا کہ جو بندہ یہ گھوڑوں کی دوموں والی حدیث رف پر لگاتا ہے اس کو ڈر جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی غلط تعویل کر رہا ہے اور یاد رکھ کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے سورہ نور آیت نمبر تریسٹ یہ آیت امام بہاری نے بیان کر کے ڈرایا فل یفظ اللہ خبن عامری ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو رسول اللہ کی بات کی مخالفت کرتے ہیں رب تعلیم فرمایا اور وہ اڑے برماد کی طرف سے دردناک جو رسول کی غلط تعویل بیان کرتے لگایا نا فتوا یہ ہے پرانتوا تو بھائی آج تک جتنے بھی بتوں والی حدیث بیان کی یا سرکش گھوڑوں کے دموں والی روایت کو غلط طریقے سے بیان کیا یا رف الدین کو مکھیاں اڑانے سے تشبی دی تو اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرے اسم اللہ, اللہ الحلوم اب آ جائیے جناب علمی پوائنٹ نمبر فور آجیب مان لیا جی کہ رف الدین تو ثابت ہے اب یہ اگلا اعتراض ہوتا ہے دیکھیں کتنی انٹلیکچل ترتیب سے میں چل رہا ہوں یہ پوری ویڈیو بک بن جانی ہے جی بالکل رفاظ دین تو ثابت کر دیے جی دی آپ نے بغیر والی بھی تو روایتیں ضعیف ہیں اور منسوخ بھی کوئی نہیں ہوا لیکن ثابت کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفاق تک رفت دین کرتے تھے کتا کوئی چیز وفاق تک ثابت کر <laughs> بھائیو ہم تو اس سے بھی بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی اس طریقے سے پڑھی کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں ہے وفات تک کیوں ثابت کرے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں آپ ثابت کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک پہلا یہ رگول کرتے تھے جس صفحے پہ یہ چیز لکھی ہوگی اس کے ساتھ دوسری والی بھی لکھی ہوگی بالکل وہی پھر الزامی جواب ہی دیں گے وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں وہ تو ثابت رہتا تو وہ کرتے ہی ہوں گے تو بھائی ادھر بھی یہی ثابت ہے نہ ابن مسعود عدی اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب وہ اثر ثابت ہوا اور نہ یہ گھوڑوں کے دموں والی روایت اور بتوں والی تو ویسے ہی من گنت تھی تو خود بخود یہ امپلائڈ ہے اس کے اندر کہ منسوخی والا چکر ہی کوئی نہیں ایک ہی طریقہ ہے جو نماز کا ثابت ہے لیکن شکر ہے کہ ہم اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں سولوشن اینڈ پہ ہیں پرابلم اینڈ پہ نہیں میں <تصفح> اکثر کہتا ہوں ہم احترام سے آپ کا یہ سوال لیتے ہیں اور انشاءاللہ یہ بھی جواب دے دیتے ہیں کہ وہ تک بھی روبلو دین کرتے تھے یہ بھی ثابت کر دیتے ہیں مناظرہ کرنا مقصد نہیں ہے تو پہلے وہی حدیث یاد کر لیں صحیح بخاری کتاب الزام میں 631 نمبر حدیث صحیح مالک ابن ویرث ودی اللہ تعالیٰ نے اگر تبو کے موقع پر حاضر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور بیس تقریباً بیس دن تک وہاں رہے کچھ نوجوانوں کے ساتھ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاتے وقت کچھ نصیحتیں کی اور فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا ان کو دین سکھانا اور دیکھنا سلو کما رائی تو مونی نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو اس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بھی نقل کیا کہ مجھے حضور نے حکم کہا تھا کہ نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو نو ہجری پتہ ہے مکہ کے بھی سال کے بعد اور اب میں آپ کو حدیث وہ بیان کرنے لگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات کے بعد ہے ابو قلابہ تابعی کی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے وہ کہتے ہیں میں نے اسی صحابی کو جس کو حضور نے حکم دیا تھا میری طرح نماز پڑھنا اب آپ سیابی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنا اس طریقے پہ شروع کرتے جو نبی صلی اللہ علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہو اور وہی سیاحی مالک بن حوائد ابو قلابہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے مارا بھی نوائز کو پھر دیکھا جن کو حضور نے کہا تھا سلو کمار نماز پڑھتے رہے میں, میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے نماز شروع کی تو اللہ اوپر کہا اور دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا پھر رقو میں جاتے وقت بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھایا پھر رقو سے اٹھ کر سمیع اللہ علی من ربنا ربن علحم کہا اور دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور پھر انہوں نے نماز مکمل کر کے کہا کہ رسول اللہ بھی اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے لوچ مسئلہ بالکل حل ہو گیا اسی طریقے سے میں نے بتایا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کا بھی وہ بھی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے پھر اگلے سال دوبارہ آئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً پانچ مہینے پہلے اور اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ابو میں ساد عزیز جو میں نے پیش بیان کی تھی حضور صلی اللہ وسلم کی وفات کے تیس سال کے بعد انہوں نے دس صحابہ کی موجودگی میں نماز کا طریقہ بیان کیا اور دس کے سخت نے تصدیق کی اور وہ پورا نماز کا ڈیٹیل طریقہ میں بیان کر چکا ہوں اس میں اور جیسا اس کا ذکر موجود ہے اب بالکل اس سے بھی آگے میں ایکسپٹ جانے لگا ہوں یہ پہلے کسی سے آپ نے بات نہیں سنی ہوگی اس انداز میں وہ ہے بھائیو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیاوی زندگی مبارکہ کے آخری دنوں میں ہمیں ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھائی لو جی آ گیا وفات کے آخری دنوں میں اور ایک مہینہ پہلے مسلم میں جو اس کا ترک ہے اس میں الفاظ ہے ایک مہینہ پہلے آپ سے سب نے یہ بیس بیان کی آپ تو ٹائم بھی مل گیا ہمیں مسلم شریف میں پانچ چھ ترک ہے اس کے اور بخاری میں بھی دو تین ترک ہے مسلم کے الفاظ ہیں ایک مہینہ پہلے اپنی وفات سے آپ نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی لو جی ان کو کوئی مسئلہ نہیں ایک مہینے تک پہ پہنچ گئے جیسے ایک مہینے تک پہنچ گئے مسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہو کر فرمایا بہت اہم اناؤنسمنٹ ہونے والی تھی کہ آج جو شخص روئے زمین پر زندہ ہے سو سال نہیں گزریں گے کہ اس کو موت آ جائے گی یعنی صحابہ کا زمانہ سو سال کے اندر ختم ہو جائے گا اور واقعی ایک سو دس ہجری کے اندر ابو طفیل عامر بن واسلہ المتوفی ایک سو دس ہیجری ایگزیکٹلی exactly پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد کے نائنٹی نائن ایئرس اور کچھ مہینوں کے بعد یعنی راؤنڈ اف کر کے سو سال کے بعد وفوت یہ سو دس میں یہ حدیث میں نے کیوں سنائی اس کے راوی کون تھے عبداللہ ابن عمر ایک مہینہ پہلے تک اب عبداللہ ابن عمر کی حدیث بخاری اور مسلم میں میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں نماز شروع کرتے تو تھوڑا دین کرتے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت لیکن اس میں پھر مولوی گھس جاتا وہ کہتا ہے یہ کہ تو انہوں نے طریقہ بتایا نا وہ پہلے والا بتایا ہوگا بعد والا نہیں بتایا ہوگا تو بعد والا طریقہ بھی آپ سن لیں بعد والا ہی طریقہ ہے اور پہلے والا ایک ہی ہے وہ اس طرح کہ الحمدللہ صحیح بخاری میں جو سات سو انتالیس نمبر عزیز ہے اس نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا ہے ناف تابئی کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً تیس سال کے بعد ابن عمر کی غلامی میں آئے وہ تابئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے اور جب رکوع میں جاتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے اور سمی اللہ من حمیدہ ربنا حمیدہ ربا کہتے یہ تابی بیان کر رہا ہے اور اینڈ پر وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی نماز پڑھتے تھے کبیرہ الحمد للہ کبیرہ سبحان اللہ بکرتم وسیلہ وفاق کے بعد بھی اور نافے کو طریقہ وہ یہ سکھا رہے ہیں لہٰذا وہ لیاس گھومن صاحب جو اپنی کتاب میں ایک روایت لے کر آئے ہیں اور کتابوں کے نام بھی پتہ نہیں کس کونے خدرے میں بیٹھ کے کتابیں لکھی ہوتی ہیں دیدی کی کتابیں بھی نہیں ہوتی وہ ان کے اپنے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں اور کتاب کا نام بھی آپ سن لیں اخبار الفقا فکیوں کی خبریں لہٰذا وہ ہوتا ہے نا خبریں اخبار, اخبار ہے یا یہ دنیا نیوز یہ ٹی وی جیو نیوز یہ بھی ایک ہے اخبار الفقہ حدیث کا تو لفظ ہی کوئی نہیں اس کے اندر موجود اس میں وہ کہتے ہیں کہ روایت نقل کی اور میں کہتا ہوں شرم نہیں آتی ان علما کو ان کو تو پتا ہونا چاہیے اور روایت کہا کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے رف الین کرتے تھے جیسے ہی آپ مدینہ شریف آئے تو آپ نے رفا دین چھوڑ دیا تو ہم نے بھی چھوڑ دیا دیکھو مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے گیارہ سال پہلے آئے ہیں اور وفات سے ایک ڈیڑھ سال پہلے جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کی ڈیسے اور بخاری اور مسلم میں رفلی زین کے ساتھ تو جھوٹ کے پاؤں ہوتے جی یہ بڑی ان سے غلطی ہوئی ہے روایت نے نقل کر دی اور عبد بن عمر والا تو میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں تو یہ معاملہ الحمد للہ بالکل کلیئر ہو گیا اس حوالے سے لیکن ایک روایت ایسی ہے جو میں یہاں پر بیان کر دوں تاکہ یہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ یہ روایت بیان نہیں کی ہے کہ عبداللہ بن عمر رفل دین نہیں کرتے تھے ایک روایت لے کر آتے ہیں شرمانی آثار سے مجاہد تابعی کا قول ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر کے پیچھے نماز پڑھی وہ نماز کے شروع میں صرف رف الدین کرتے تھے بھائیو اس پہ جر مفسر موجود ہے یہ حدیث کی اصطلاح ہے کہ جب محدسین ان ڈپ کسی روایت پر جرہ کر دیں کسی ایک راوی کے اوپر تو وہ حدیث ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی اور وہ کس کی ہے عام بندوں کی نہیں امام احمد بن حمبل مسائل احمد میں جو ان کے بیٹے نے اور امام و دعود نے نقل کی ہیں ان سے جو پتہوا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ روایت باطل ہے امام احمد بن حمبل حدیث کے امام یہ بریلوی دیوبندی علی حدیث نہیں کہہ رہے اور یا یہ ابن معیم جو ان سے بھی بڑے جرہ و تعدیل کے امام ہیں انہوں نے کہا کہ اس میں ایک راوی ہے ابو بکر بن عیاش یہ اس کا وام ہے اس کے سوا یہ روایت کچھ نہیں میں نے یہ بھی کلیئر کر دیا علمی پوائنٹ نمبر پانچ اب جناب اگلا اعتراض آ جاتا ہے شیطان آپ کو پتا ہے بہت بڑا استاد بھی بہت بڑا ہوتا ہے جو گمراہی پر چلا رہے شیطان کو چھوٹا استاد تو نہیں ہے وہ کہتا جی بالکل ساری باتیں ٹھیک ہیں وفات تک بھی ثابت ہو گیا لیکن خلفہ راشدین سے ثابت کریں عبداللہ بن عمر کو خلیفہ راشدین میں سے تو نہیں تھے علیکم بسنتی بے سنتی و سنت الخلف راشدین المحدین حدیث میں تو ہے خلفا راشدین کی سنت پر چلنا ہے عبداللہ بن عمر جو ہے وہ تو بچے تھے اس وقت ان کو کیا پتا حالانکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رجل الم عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے حضور مرد کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے اور یہ کہہ رہے ہو بچے تھے مت ماری جائے جب کسی کی حضور سے ان کی وفات کے وقت ابن ابرآباد کی عمر تیرہ سال تھی اور عبداللہ بن عمر کی عمر پندرہ سال رجول ان اور ذخیرہ حدیث میں سعید النابیرا کے بعد سب سے زیادہ عبد عبداللہ بن عمر نے روایت کی ہیں سب سے زیادہ دیتے وہ روایت کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے تھے ان کو پتہ ہی نہیں چلا ٹھیک <تصفح> ہے تو کل میں سے پھر میں وہی بات کروں گا میں پھر سولوشن اینڈ پہ ہوں یہ مسئلہ بھی حل کروں گا دل بےمان تھے اس طرح ٹیر جتنے تک لے جاؤں گے تک جاؤ گے لیکن پھر آخر میں جو میں نے ڈیمانڈ کرنی ہے نا وہ بھی پوری کرنی ہوگی تو اب سنیے خلف راشدین سے بھی خود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کے استاد عطا بن ابی ربا جن کے بارے میں امام حنیفہ نے کہا میں نے اس سے افزل شس روز پہ کوئی نہیں دیکھا اور حقیقت بات بہت, بہت متقی پرہزگار امام انہوں نے حدیث روایت کی ہے سنن الکبرا بہیکی میں سے ہی سنعت کے ساتھ پیج نمبر 73 تھری اور جلدو میں وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر کو دیکھا ہے کہ نماز کے شروع میں اور رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھ کر وہ رفل الدین کرتے تھے جب نماز مکمل ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا رف الدین کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے کیونکہ مسئلے تو اس وقت خراب ہونا شروع ہو گئے تھے تابعین میں وہ میں بتا دیتا ہوں آج میں وہ ٹروت بھی ریویل کروں گا کہ یہ بدت شروع کیسے ہوئی ہے اور یہ بدت کا لفظ چونکہ امام بخاری نے استعمال کیا اس لیے میں بھی استعمال کر رہا ہوں اور یہ میری اشتہادی خطاب بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی ایگری نہ کرے تو اس کی اپنی مرضی رفال الدین کو چھوڑنے کو جو میں نے بدت کہا یہ شروع کیسے ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبیر سے پوچھا کہ یہ آپ نماز جو پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے نانا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے پیچھے نماز پڑھی وہ بھی اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے خلیفہ راشد اول پہلے خلیفہ راشد اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح نماز پڑھتے تھے خلیفہ راشد پہلے اب آ جائیے جناب چوتھے خلیفہ راشد ویسے تو الگ الگ بھی سب سے مل جاتی ہیں لیکن میں بات ہی کروڑ کرتا ہوں سید و مولانا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اور مولا سے مراد مرادلی محبوب جیسے ہم اپنے مولویوں کو بھی کہتے ہیں مولانا حدیث متواترا من کم تو علی مولا جس کا جگری یار میں ہوں اس کا جگری یار علی ہونا چاہیے تو مولا علی چوتھے خلیفہ ہیں پہلے تینیں ویسے ہی کور ہو جائیں گے الحمد اس لیے میں نے اپنے پمفلٹ پہ بھی حدیث ڈالی ہے میں نے حضرت وغیرہ دیکھ والی نہیں ڈالی کیونکہ وہ مین سٹیم والی بک میں نہیں تھی اور یہ بھی آج میں ریویل کر رہا ہوں کہ کتب خطہ میں خلیفہ راشد صرف ایک حضرت علی ہے جن کی علی والی حدیث ہے باقیوں کی جو حدیث ہے مختلف ٹاپکس پہ لیکن اس ٹاپک میں نہیں ملتی اور وہ جامعہ ترمزی میں تین ہزار چار سو تیئیس ابھی دعود سات سو آٹھ سو علی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے دونوں ہاتھ تک اٹھاتے اللہ اکبر کہتے پھر میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے پھر دونوں ہاتھوں کو پھر سب اللہ عن حمیتا کہہ کر کھڑے ہوتے دونوں ہاتھوں کو کندھوں اٹھاتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسری رقت میں کھڑے ہوتے یعنی دو رقطوں کے بعد تب بھی رفع الیدین کرتے البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھی ہوئی حالت میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے لیکن وہ میں نے بتایا نا ابن مالک سے جز رفع الیدین میں ثابت ہے کہ وہ کرتے تھے لہٰذا یہ جائز ہے اس پر ہم نہیں لگاتے افضل یہی ہے کہ نہ کیا جائے اب جو میں بھی امام بخاری اللہ علیہ یہ مجھے بعد میں چلا کہ امام بخاری کا ویژن میرا تو ویژن پہلے تھا امام بخاری کے ویژن کے ساتھ میرا ویژن میچ کر گیا کہ امام بخاری نے ایک سو بائیس عدیسوں والی جب جو رفل کو پتہ ہے پتا پہلی کس شخص سے لی مولا علی سے رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ مطلب میں ایسے ہی کھوک دیا نا گلبراجین کو ثابت کرو تو پہلے انہوں نے مولا علی کی حدیث لی تاکہ اتنا مسئلہ مطلب ختم ہو جائے کہ جب سعید علی جو اتنے بڑے امام علم کے جو صحیح مسلم ادیس ہے چھ نمبر جراو موضوع پر مسے کے بارے میں عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ اس کی مدت کیا ہے تو عائشہ نے کہا کہ علی ابل ابی طالب کے پاس جاؤ وہ, وہ سب سے بڑے عالم ہیں وہ رسول اللہ کے ساتھ سفر میں رہا کرتے تھے وہ تمہیں بتائیں گے یہ مسئلہ تو انہوں نے بتایا کہ مقیم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اور ایک رات اور مسافر کے لیے تین دن اور تین رات موضوع پر مسئلہ کی مدت مقرر فرمائی یہ وہ ہیں حضرت علی, علی علم کا پہاڑ تو امام بخاری نے پہلی حدیث لی سیدنا علی سے اس کے بعد امام بخاری کے کامنٹس ورڈ بائی ورڈ سنیں پہلی حدیث کے بعد ان کے کامنٹ امام بخاری فرماتے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سترہ صحابہ سے مجھے احادیث پہنچی ہے اب یہ آج ایک بندے نے چوہا چھوڑا جی سترہ تو باقی پھر نہیں کرتے ہوں گے مت ماری جائے کسی کی تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ ایک صحابی سے حدیث ہے کہ نبی کو وہاں پر فوت کیا جاتا ہے جو اس کا پسندیدہ مقام ہوتا ہے اور اس کی ادای صرف سعیدنا وہ وقت صدیق ہے لہٰذا اس کا مطلب ہے باقی تمام صحابہ اس بات پہ ایگری نہیں ہوں گے کہ اجرا عائشہ میں دفن کیا جائے یہ مطلب ہے؟ وہ دیزے ہوتی چاند صحابہ سے روایت ہے اور زخیرہ حدیث کا تقریبا سیونٹی پرسینٹ سات صحابہ سے روایت ہے وہ میں نے اس لیکچر میں بتایا ہے ضعیب السنات اور من گھڑتا حدیث کا وہ سات صحابہ کون سے ہیں یہ بالکل عجیب و غریب دل بھائی مان تو اچھتا ٹیر تو وہ کہتے ہیں سترہ صحابہ سے مربی ہے کہ وہ رقو جاتے وقت رقو سے اٹھتے وقت رف لیں پتا ہے ہم تو کہتے ہیں آپ ایک بتائے نا ہم تو سترہ کو بتا رہے ہیں نا ان کی روایتیں ہی موجود ہیں تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحابہ کرتے تھے نبی اسلم کے ریفرنس تھے نہیں صحابہ کرتے تھے یعنی آب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر انہیں بتا دیا وہ کون کون سے جن سے ان تک حدیثیں پہنچی ہیں ابو قطع ابو سید محمد بن مسلمہ صاحب بن سعد عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس رسول اسم کے خادم انس بن مالک سید اللہ ابو حریرا عبداللہ بن زبید مالک بن حوارت ابو المسا اشری ابو میں سادی رضی اللہ عنہ اجمع یہ سارے صاحب دیکھیں کتنے بڑے بڑے عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس بھی شامل ہیں اللہ عبداللہ. پھر وہ کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ہم تک روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رف الدین کرتے تھے تب اس راوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی مستثنا نہیں کیا کوئی ایک سے بھی ایسا نہیں جو رف الین نہ کرتا اور حکومت جاتے وقت سے اٹھتے وقت یہ اس کی بات ہو رہی پہلے رف الدین کی نہیں اہل علم کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک سے بھی یہ ثابت نہیں کہ اس نے رف الدین نہ کیا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک بڑی تعداد رف الدین کی احادیث کو روایت کرتی ہے اسی طرح علماء مکہ علماء حجاز علماء اراد علماء شام علماء بسرا علماء یمن لیکن کوفی نجیوں کا نام نہیں دیا انہوں نے ان کی بڑی تعداد اور یہ نجی میں جو کہہ رہا ہوں مسئلہ نمبر سکسٹی ریکارڈ کروا چکا ہوں بخاری اور مسلم سے ثابت کیا کہ اہل کوفہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عراق کو نٹس فرمایا تھا جہاں سے شیطان کا سینگ نکلا اور اہل فرسان کی ایک بڑی تعداد سے مروی ہے ان میں سعید ابن جبیر اتا بن ابی ربا مجاہد قاسم بن محمد بن ابھی بکر دیکھیں سالم بن عبداللہ بن عمر عمر ابن عبد العزیز ابن سیرین تاؤس مخرول عبداللہ بن دینار نافید اللہ بن عمر حسن بن مسلم قید بن سعد اور ایک بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں تابعین جو یہ رف الدین کرتے تھے آگے پھر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک بھی رف الدین کرتے تھے اور ان کے تمام شہیر بھی رف الدین کرتے تھے اہل بخارا کے محدثین عیسیٰ بن موسیٰ کاب بن سعید محمد بن سلام عبداللہ بن محمد یہ تمام کے تمام لوگ رف الدین کرتے تھے عبداللہ اللہ بن زبید الحمیدی علی بن عبداللہ المدینی المدین یعنی بن معین احمد بن حمبل اسحال بن ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حادیث کو جو رف الدین کے بارے میں ہیں حق مانتے ہیں اور ان کو روایت کرتے ہیں اور اسی پر ان کا عمل ہے پھر وہ حدیث لے کے دوسرے نمبر پر وہی حدیث عبداللہ بن عمر والی جو میں کہتا ہوں تمام حدیث کی کتابوں میں پہلی حدیث ہے لیکن امام بخاری نے بڑے طریقے سے پہلے کہا کہ حضرت علی کا نام لکھوں تاکہ یہ مسئلہ ٹھپا جائے علیہ کم بس راشدین لہٰذا الحمد للہ اب یہ ہمارا جو بڑا ٹاپک تھا کور ہوا ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے اللہ مسلی على محمد ولا محمد کما صلی تعالیٰ ابروحیم مجیب اللہ مبارک محمد امال محمد کما بارا ہاں جی علمی پوائنٹ نمبر چھ اچھا جناب ٹھیک ہے بلفراہدین سے بھی ثابت ہو گیا سب کچھ ہو گیا لیکن ابھی بھی کتا خوہ میں ہے یہ کتا خوہ میں کیا پنجابی میں محاورہ ہے کہ وہ بیس ڈول نکالے ہوتے ہیں نا کنویں کو پاک کرنے کے لئے لیکن کتے کو بھی نکالنا شرط ہے بیس ڈول نکالے اور پھر بدبو آتی رہی تو پہلے کتے کو نکالنا ہوگا اس کے بعد بیس ڈول نکالیں گے تو سب کنواں صاف ہوگا تو لیکن کنواں جب میں سے جب تک کتا نہیں نکلے گا اس وقت تک اس کی آلودگی ختم نہیں ہوگی جی بالکل ٹھیک ہے ثابت ہو گیا رفیع زین کلبرا جی نہیں کردم لیکن یہ بتائیں کہ اس کا حکم کہاں ہے کہ رفع جین لازمی کیا جائے اور جو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی یہ کہاں لکھا ہوا ہے سننا تھا کر لو ٹھیک نہ کرو کوئی مسئلہ نہیں تو نماز ہو جاتی ہے نا اب پیچھے مینٹلٹی کیا ہے من دون یہود نے سارا والی خرابی سورہ توبہ آئے نمبر اکتیس انہوں نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں اور جوگیوں کو اپنا رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر ولی عظب اللہ اور یہ نہ سمجھے یہودوں نے سارا کا ہے بخاری اور مسلم کی متبل حدیث ہے وہی وہ خرابیاں جو نثار میں تھی میری امت میں بھی پیدا ہوں گی قدم با قدم بالشت بار بالشت حتہ کہ ان میں سے کوئی گوگ کے سراغ میں بھی داخل ہوا میری امت بھی یہی کام کرے گی بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوام جوان کلمات کے ساتھ بھیجے گئے ہیں بخاری میں حکم ہے رب الین کرنے کا مالک میں وائرس کی جو حدیث ہے چھ سو اکتیس نمبر کتاب الرزان میں صحیح بخاری میں کہ سلو کما رہی تو نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو یہ حکم نہیں ہے آپ تو مختصر بات کر کے پورے کی پوری, پوری بات کو سمندر کو کوزے میں بند کر لیتے تھے اب آپ ایک ایک حکم پہ کہیں گے تو ہم ہاں پھر اس میں پہلا تو الزامی جواب دیتے ہیں پہلے رفلی زین کا حکم دکھائیں کہ آپ نے فرمایا ہو کہ پہلا رفیع کیا کرو باقی والے نہ کیا کرو وہ بھی حکم کوئی نہیں حکم اس کے اندر ہے اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو بات ختم یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی بندہ ضد کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مزاج اڑانا ہے بلیہ تعالیٰ تو مال بن وائرس کو ابو قلابہ تابعی نے دیکھا بخاری اور مسلم میں موجود ہے یہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو قلعہ تابعی کہتے ہیں وہ ہمارے پاس آئے بخاری اور مسلم دونوں میں انہوں نے نماز پڑھی نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھائے رکو میں جاتے وقت اٹھائے رکو سے اٹھ کر اٹھائے اور پھر اینڈ پر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح نماز پڑھتے تو نماز پڑھ کے انہوں نے دکھائی تو حکم تو لیکن بات وہی ہے کہ بات ماننی نہیں تو پھر میں ایک حکم جو ہے بائی نیم مینشن کرتا ہوں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 6251 وہی حدیث جو ایک صحابی نے تیز نماز پڑھی تھی تو تین دفعہ آپ سے ہم نے اسے نماز پڑھوائی چوتھی دفعہ جب نماز سکھائی تو اس میں فرمایا پھر کہ جب دوسرا سجدہ کرو پہلی رکت کا اس کے بعد بھی بیٹھ جاؤ ہتھا کے ہر ہڈی اپنی جگہ پر آئے پھر دوسری رکت کے لیے کھڑے ہو تو یہ جیسا اصل آپ کا حکم آ گیا نا تو یہ کرے نا نہیں کریں گے کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے یہ جلسہ اسرات کا تو حکم ہے بیٹھ جاؤ پھر کھڑے ہو دوسری رکت کے لیے تو پھر کہیں گے نہیں یہ جائز ہے بیٹھنا بھی اور وہ بھی اب یہاں حکم بھی ہے جائز نے جائز والا چکر شروع کر دیا تو دل بہ مانتے اچتا ڈیر اور بخاری میں الگ سے مالک مالوی نوائرسی روایت کرتے ہیں جلسہ اسراط کی آٹھ سو تیئیس اور آٹھ سو چوبیس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی رکت میں دوسرے سجزے کے بعد بیٹھتے تھے اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر اعتماد کرتے ہوئے دوسری رکت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ہاتھوں پر اعتماد کر کے کھڑا ہونا ہے تو یہ جس جسا اطراف کا ذکر وہاں پر موجود ہے تو یہ الحمدللہ عمل ہے اب اس پہ حکم ہے اب اس پر عمل کریں اور ویسے ان جرنل جوام کلمات کے تحت پوری نماز کا حکم ہے تو بھائی میں نے پچھلی دفعہ بھی علماء عرب کے بارے میں بتایا تھا آج میں تھوڑا کھل کے بتا دوں کہ علماء عرب نے جہاں میں ان کی تعریف کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے پوری امت کے اندر رف الدین کی سنت اب انٹرنیشنلی چینلس کے ذریعے پہنچی کہ امام کعبہ کو رف الگین کرتے ہوئے دیکھتے ہیں امین بھی اونچی ہوتی ہے یہ بہت ان کے پازیٹو پہلو ہے اس کی وجہ سے ہمارے انڈیا پاکستان میں بھی حاج ہونے کے بعد لوگوں میں اب ٹالرنس آئی ہے ورنہ ایک وقت تھا آج سے بیس تیس سال پہلے تک گاؤں ایریا میں اگر کوئی رف الیدین والا یا امین اونچی والا گھس جاتا تھا مسجد کو دھوتے تھے لیکن اب کافی پوری دنیا میں سعودی عرب کا چینل لائو دیکھا جاتا ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ شریف میں تو جہاں بت توڑے گئے تھے ادھر تو ابھی تک ان کو پتا نہیں چلا کہ بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفی جان آتے تھے پاکستان کے مولویوں کو پتا نہیں کس نے بتا دیا تو اس پہ میں ایک ننگا جملہ بولتا ہوں کہ دودھ ہمیشہ بھینس کے نیچے سے صحیح ملتا ہے گوالا دودھ دے گا کوئی پانی ملا کے دے گا کوئی چھپڑ کا پانی بھی بیچ میں شامل کر دے گا جوڑ کا بھی تو بھائی یہاں پر پھر وہی ہے کہ اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں جو آیا اس نے اپنی مرضی کا دھینیا لوگوں کو سکھا دیا ٹوٹی ٹوٹی فارم نے سکھایا تو وہاں پر یہ اس اعتبار سے جو نیو مسلم جب سعودی عرب جاتے ہیں تو کافی فائدہ ہوتا ہے حرمین شریفین میں جانے کا لیکن علماء عرب کی تین خرابیاں بہت بڑی ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھ رہا ہوں کہ سنت طریقے کو نقصان پہنچ رہا ہے ایک تو جلسہ استراط انہوں نے چھوڑ دیا حالانکہ حکم تھا جلسہ استراط کا میں نے بتا دیا اور عبداللہ بن باز نے جو نماز نبی کا طریقہ چھاپا ہے اپنا مفتی آزم سعودی عرب سے 1999 سال تک انہوں نے اپنے نماز کے طریقے میں یہ لکھا ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھ کے اٹھنا چاہیے لیکن اگر کوئی نہ بیٹھے تو جائز ہے بھائی آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ اپنی مرضی سے فتوے نکالتے دے رہے ہیں نبی سے حکم فرما رہے ہیں کہ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ سی بماری چھ اور آپ زیادہ تر تک کا سوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو تمہارے عمال برباد ہو جائیں گے تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی تمہیں کس نے یہ تھارٹی دی کہ تم یہ بات کرو کہ خیر ہے کسی کو اجازت نہیں ہے چاہے وہ مفتی اعظم سعودی عرب ہو چاہے کوئی بھی ہو کوئی تابعی کیوں نہ ہو وہ جس طاعین روایت ذہن چھوڑ گئے تھے چھوڑے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں فرق وہاں سے پڑے گا جب صحابی کا نام آ جائے گا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگا ادر وائز کوئی فرق نہیں پڑتا ایک یہ غلطی جیسا اس طرح دوسرا رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا وہ میں نے پچھلی دفعہ آٹھ پوائنٹس بتائے تھے کہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے یہ معاملہ نکال دیا ابو حمید سادی کی حدیث میں واضح موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے حتیہ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی ہر ہڈی اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی حالت میں نارمل حالت میں کہاں ہوتی ہے الحمد اہل سنت اور اہل تشیہ کا اجماع ہے حنفی شافی مالکی ہمبلی سب کا کہ رکو کے بعد ہاتھ چھوڑے اور میں نے وہاں علمی گرفت ان کی, کی تھی اور تیسرا سجزے میں جاتے وقت وہ پہلے گھٹنے لگاتے ہیں اور بعد میں ہاتھ حالانکہ میں نے صحیح حدیث ابو دعود سے بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم فرمایا کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو اور اونٹ کو بٹھا کے کس طریقے سے وہ نبی خود اونٹ کو بٹھا کے کہ مورگیوں نے اس کی تشیہد نہیں کرنی اس کے آگے الفاظ ہیں کہ پہلے ہاتھ لگاؤ اور بعد میں گھٹنے لگاؤ اور آٹھ نمبر صحیح بخاری میں جو حدیث ہے اس کے بعد کی ہیڈنگ میں امام بخاری لے کے آئے کہ عبد بن امر بھی سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ اور بعد میں گھٹنے لگاتے تھے اور اس کی پوری صنعت جو ہے وہ باقی کتابوں میں المصنفی ابن نبی شہبہ کے اندر اور باقی کتابوں کے اندر موجود ہے الحمدللہ تو یہ تین خرابیاں ہیں ان کے اندر اب وہ میں ٹروتھ ریویل کرتا ہوں کہ اصل میں ہوا کیا ہے یہاں پہ میں سمجھاتا ہوں یہ مسئلہ آج تک کسی نے نہیں کھولا کہ تابعین نے رفع عیدین کرنا چھوڑ کیوں کیا تھا بالکل اس طریقے سے جس طرح ابھی عبداللہ بن بار نے کتاب لکھ دی نا کہ دوسری دوسرے سہزے کے بعد مرضی ہے بیٹھ جائیں اٹھ بھی جائیں تو خیر ہے. اب وہ اتنی بڑی پارٹی بنے ہوئے ہیں نا اب پانچ چھ سو سال جب گزریں گے تو لوگ کہیں گے جی یا دیکھو پانچ سو سال پہلے ایک اتنے بڑے مفتی اعظم اربہ دے کہہ کے گئے نا کہ جی دوسرے سجے کے بعد نہ بھی بیٹھے تو حج نہیں اور ابھی پریکٹیکلی تو امام کعبہ کوئی نہیں بیٹھتا نا ڈائریکٹ کھڑا ہوتا ہے اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اسی طریقے سے یہ کام چلتا رہے گا اور لوگ جسہ اسرار کو بھول جائیں گے کتابوں میں لکھا ہوگا اس بندے کی اپنی کتاب میں بھی بن کی کتاب میں بھی لکھا ہوگا لیکن اس کے فالوور کہہ رہے ہوں گے جی مفتی صاحب نے فرما یہ بس بزرگوں نے فرما دیے کافی ہے یہ ہوگا بالکل اسی طریقے سے تابعین کے دور میں بھی چند سستل وجود لوگوں نے جو میں سمجھ رہا ہوں انہوں نے رفل دین کرنے میں بڑا تردد تھا اور یہ میرا جملہ بھی یاد رکھیں رفل رفلین اور جلسہ استراحت اور سجدے میں جاتے وقت ہاتھ پہلے لگانا یہ نماز کی بریکیں ہیں اس سے نماز کا سکون بڑھتا ہے جس نے فٹافٹ نماز پڑھنی ہے نا اس کے لیے مصیبت ہے یہ چیز کیونکہ وہ پہلے رفل ادین کرے گا سکون کے ساتھ پھر باہر تو وہ فوراً جائے گا فوراً اٹھے گا اب جو بندہ پہلی رقم میں بیٹھے گا پھر سکون سے دستہ اثرات کے بعد ہاتھوں پر اعتماد کر کے اٹھے گا وہ ڈرائکٹ دوسری رقم میں اٹھے تو وہ اپنا ایک منٹ بچا لے گا تو یہ سستیاں کرتے کرتے یہ تعمیر کے دور میں شروع ہو گئی تھی کرتے انہوں نے کہا خیر یہ چھوڑ چھوڑے کرتے کرتے نماز کا ہولیا بگڑ گیا یہ مجھے سمجھ آئی کہ یہ معاملہ کس طریقے سے خراب ہوا ہے ورنہ اہل سنت اہل تشہیوں یہ چند ایک مسائل اتنے کریٹیکل ان میں یہ متفق ہے رقو دین والے مسئلے میں بھی جلسہ اثرات میں بھی اور اہل تشو بھی اس سلسلے میں جاتے ہیں پہلے ہاتھ لگاتے ہیں کہ اتنا بڑا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے دو مختلف سورسز سے حادیث کا جمع ہونا تو یہ اصل میں مسئلہ اس طریقے سے خراب ہوا ہے اور یہ سارے کے سارے معاملات پھر بگڑتے چلے گئے اور اب مصیبت بن گئی ہمارے لیے ہم بتاتے ہیں لوگوں کے انہوں نے کتابیں پتا وہ پوائنٹ بھی ان شاء ہے کہ میں اس کا بھی جواب ان دوں گا تو سنت کو ہلکا نہ سمجھیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جناب خیر ہی ہے نا جی سنت ہے تو یہ حدیث بھی جامعہ ترمزیح کی سننے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق دو ہزار ایک سو چو المستر الحاقم میں بھی موجود اور امام زابی نے بھی موافقت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ لوگوں پر لالت فرمائی ہے اور لالت کا مطلب ہے اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور رکھنا ان میں سے چھٹا بندہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلمایا کہ جو میری سنت کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اگے آپ سمجھ آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو چھوڑنے والا لانت کا مستحق ہے جب اس پر یہ بات کھل چکی ہے اب مجھ سے یہ نہ بتوا لیں کہ ان تابعین کا کیا بنا ہم اہل سنن کا طریقہ یہ ہے کہ ہم غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں فتوا نہیں لگاتے جس طرح ہم کہیں گے کہ اگر بھائی آپ نے جھوٹ بولا تو آپ لانت کے مستحق ہو جائیں گے لیکن آپ کو ہم ہی نہیں کہیں گے جھوٹ بولنے پر بھی اسی لیے ہم یزید پر بھی لانت نہیں کرتے ہاں جزید لانت کا مستحق ہوا وہ ہم نے قرآن وی سے ثابت کیا لیکن خود نہیں بھیجتے وہ خود, خود ہو جائے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجنے سے منع فرمایا رام مسلح اس کا حکم والا تو پھر وہی بات کروں گا کہ پہلے کا حکم کہاں پر ہے اور یہ بھی چھوڑ دیا کریں کبھی کبھار عید والا اور فلیزین بھی چھوڑ دیا کریں یہ وہی علم کلام والا پکی والا جواب کہ ٹھیک ہے پھر پہلے کے ساتھ چڑکیوں ہے پہلے دوسرے اور تیسرے کے ساتھ چوتھے کے ساتھ چڑکیوں ہے پہلا بھی چھوڑیں ڈائریکٹ آ گیا اللہ ابھر کہ جی سنتی ہے لیکن یہ سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں ضد کے اوپر اب صحیح بخاری میں اب جو میری طرف سے تین جواب ہیں کہ جو رفع یہ کرتا ہے اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کانٹیکس میں, میں میں نے تین جواب بنائے ہیں بڑے تفکر کر کے وہ آپ سن لیجئے پہلا جواب صحیح بخاری سات سو اکانوے زید تابعی کہتے ہیں کہ حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی اور بڑی تیزی کے ساتھ اس نے رکو اور سدے کیے نماز کے جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو زید تابعی کہتے ہیں حزیف ابن جمان نے اس کو کہا صحیح بخاری سات سو اکانوے نمبر حدیث اگر تو اس طریقے سے نماز پڑھتا رہا تو, تُو اس طریقے پر نہیں مرے گا جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے اب میرا بھی جملہ سن لیں آج وہ زندہ ہوتے ہیں ازیفہ ابن جمان تو میں ان کو کہتا کہ آپ میرا جملہ بھی اس میں ایڈ کیجئے کہ جو بندہ رف الین نہیں کرتا رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت تو وہ اس طریقے پر نماز پڑھتا ہوا نہیں مرے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھایا ہے بس ہم یہ کہتے ہیں نماز ہوتی یا نہیں ہوتی اس کو چھوڑے دوسرا جواب جز جو رف الدین میں ہے وہی تابعین والا جو چکر شروع ہوا تھا پندرہ نمبر عزیز صحیح صنعت سے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کنکریاں مارتے تھے اس بندے کو جو نماز میں رکو میں جاتے وقت اور رقو سے اٹھتے وقت رف الدین نہیں کرتا تھا یہ سیاب مارتے تھے کنکریاں یعنی کہ وہ کہنا چاہتے تھے وہ سسل بجب کی کیا کام کر رہے تو کنکریاں مارتے چھوٹے چھوٹے پتھر مارتے تھے تاکہ اس کو یاد رہے جیسے سکول میں ٹیچر بھی کبھی ڈنڈا مار کے سزا دیتا ہے عبداللہ بن عمر کنکریاں مارتے تھے اس وقت سسر وجود لوگ آ تھے جیسے معذرت کے ساتھ اب میں کڑوی بات بھی کر دوں جیسے ہمارے جو اہل سنت میں سے اہل ریز مقدہ فکر کے لوگ ہیں اب ان کے علماء چیختے بھی ہیں لیکن ان کی وام بات نہیں مانتی کس معاملے میں ننگے سر نماز پڑھتے حالانکہ ننگیسر نماز ہونے پر بریلوی جو اہل ریز سب کا اتفاق ہے لیکن سنت کے تو خلاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لاؤ بھی سر ڈھانپ کے رکھتے تھے اور میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ سورت الراخ میں ہے کہ اللہ کی مشقوں میں زینت کے ساتھ آؤ کم از کم نماز کے لیے تو زینت بنا لیا کریں نماز کا حصہ نہیں ہے لیکن سنت تو ہے اصحاب الحدیث اہل سنت وہی ہوگا جو سنت پر عمل کرنے والا ہوگا تو اب ان کے علماء نے لکھنا شروع کیا ہے لیکن عوام بات ہی نہیں ماندی اور جو بندہ سر ڈھانپنے میں بات کرتا ہے اس کو کہنا بریلویاں گلا شروع کرتی ہیں تو یہ بالکل وہی صاحب ہے کہ رفل دین کرنا چھوڑ دیا اور چلتے چلتے اب تابعین کے دور میں بھی لوگ رفل دین چھوڑ چکے تھے کچھ سسل وجود لوگ تیسرا جواب امام اہل سنت امام امن بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ المتوفا علی علی دو سو اکتالیس ہجری ان سے امام اب دود نے جو مسائل احمد نقل کیے ہیں اس میں صفحہ نمبر تینتیس میں ہے کہ امام صاحب سے ایکزیکٹ یہی کوشچن ہوا جو ہم سے لوگ کرتے ہیں کہ بتائیے کہ جو رفل نہیں کرتا میں جاتے وقت اور سے اٹھتے وقت اس کی نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ذرا جواب سنیں کا وہ کہتے ہیں مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ذرا جواب دیکھیں وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ نماز ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی نہ میں ہونے کی گارنٹی دیتا ہوں نہ نہ ہونے کی البتہ وہ شخصی نفسی نا کس نماز پڑھنے والا تو ہے نا کس نماز پڑھنے والا تو ہے یعنی انہوں نے بٹوین دا وڈ وہی فتح سے بچنے کے لیے اس طریقے سے کہہ دیا کہ اس کی نماز نا کس تو ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ راستہ تو ہٹا ہوا ہے اور میں بالکل اس پہ ایگری کرتا ہوں اس معاملے میں کہ وہ جو سورہ محمد کی آیت ہے عطی اللہ عتی رسول ولا تو دلو امال ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل مت کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اسی کے مطابق عمل کرو اب سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ پوائنٹ نمبر سیون اچھا جی پھر اتنے بڑے بڑے بزرگ اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے جو یہ نہیں کرتے تھے یہ آخری ارفا اب اس میں میں قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کروں گا کیامل دن بزرگوں کے ساتھ کیا ہونا ہے جن کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے سورہ آزاد کا آخری رکوع پڑھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوست کی پھر اس وقت کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں اور ہمارے ان بڑوں کو دگنا آزاد دے جن کی وجہ سے ہم گمرا ہوئے اور سورہ حامی سجدہ میں آتا ہے اللہ ہمارے بزرگوں کو ایک ہمارے والے دے ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں گے ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے اور میرے دوست نے بڑی پہلی بات کی وہ کہتا ہے ہمارا تو دنیا میں ہی گسا ہے آدرت میں تو ہوگا جب ہم کتابوں سنت کے منج پہ ہے تو ہمیں ادھر بھی گسا آتا ہے ہمارے مولویوں میں اتنا پال کیا ان کو لطر مارنے چاہیے واقعی قرآن کیا ہے ٹھیک سورہ سجدہ میں آتا ہے لوگ کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو ہمارے والے کر ہم تاکہ یہ اصفلیم میں سے ہو جائے کیا امام عنیفا رحمۃ اللہ کی نماز نہیں ہوتی تھی کیا فلاں آبی کی نماز نہیں ہوتی تھی اچھا اس کے بھی اصولی جواب میں نے پانچ تیار کیے چھوٹے چھوٹے پہلا اصولی جواب یہ ہے کہ بھائیو قرآن اور سنت اور سلف کا اجما یہ ہے مین چیز اس کو ہم نے فالو کرنا ہے اور قرآن پال میں بھی یہی حکم ہے فام تنازعات اللہ اور رسول ان کم تم تو مین بلّاہوم اگر تم یوم آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو جب بھی جھگڑا ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرو اور آج یعنی کتاب و سنت ایز این انسٹیٹیوشن اللہ اور اس کا رسول ہم میں موجود ہے ایز این انسٹیٹیوشن یعنی کتاب و سنت دوسرا جواب خود ہمارے اعم کرام نے امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ امام شافی امام مالک امام عام نمبل امام جعفر صادق تمام نے فرمایا کہ ہماری کوئی بات بھی صحیح حدیث سے ایون صحابی کے کون سے بھی ٹکراج ہے اس کو چھوڑ دو لہذا ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں اماموں کی بھی مانتے ہیں ہمیں پتہ چلا کہ امام عنیفا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منصوب یہ بات اب اس کی بھی کوئی سند نہیں ہے کیونکہ امام شادی کی کتاب بھی ہے امام نمبل کی کتاب بھی دنیا میں ہے امام مالک کی کتاب بھی موجود ہے امام عنیفا کی اپنی کتاب کوئی موجود نہیں ورنہ ہم دیکھتے تو اس پہ انڈائریکٹلی جو پتا چلتا ہے تو ہم نے انہی کی بات پر امام عنیفا رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر عمل کیا کہ ہمیں اتنی صحیح آدیش ملی ہم نے ان کا کال چھوڑ دیا اگر ہے کہیں پر اور خود ہمارے ہنفی بھائیوں نے بھی چھوڑا ہوا ہے یہ جواب نمبر ہے چار تین مسئلے خود احناف نے چھوڑ دیے امام عنیفا رحمۃ اللہ علیہ کے نمبر ایک اور یہ مسئلے کا ہے الم میں در مختار میں اور الموتہ امام محمد میں جو امام ابنیفا کے شکیر تھے کہ ماں عنیفا رحمۃ اللہ علیہ مدینے کو حرم نہیں مانتے لیکن الحمد اللہ تمام اہلاف مدینے کو حرم مانتے ہیں بخاری اور مسلم میں پچاس فضائل مدینہ پہ اور اس کے حرم ہونے پر دوسرا مسئلہ شوال کے چھ روزوں کو وہ بز کہتے تھے اور یہ خالی ماں منیفا نہیں ہے امام مالک بھی الموتا ہے مالک میں لکھتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ میں سے کسی کو یہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اب ان سے بھی بات چھپی رہے گی حالانکہ بخاری شریف کو چھوڑ کر باقی پانچوں کتابیں کتب صطہ کی تھی مسلم س نبید نسائی واجہ میں ادیت ہے جس نے رمضان کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے پوری زندگی کے روزے رکھے اگر وہ ہمیشہ رکھتا ہے اور الحمدللہ میں جب بریلوی تھا اس وقت بھی رکھتا تھا سارے بریلوی رکھتے ہیں شوال کے چھ روزے تو امام نخا رحمۃ اللہ کا یہ قول انہوں نے چھوڑ دیا تیسرا وہ عقیقے کو بدت کہتے تھے اور زمانۂ جہلیت کی رقم مانتے تھے لیکن الحمد للہ بریلو ہوں دیوبندی ہوں, ہوں آج سب عقیقہ کرتے ہیں بخاری میں پورا چیپٹر کتاب العقیقہ کے بارے میں جامع ترمزیم میں ترمزی سونبی زود میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ قربانی والے لیکچر میں بتایا اور پانچواں اصولی جواب یہ ہے جو میں بالکل کلیئر کٹ کر کہہ دوں آپ سے کہ میں اپنی ذات کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ میں امام حریفہ رحمت اللہ علیہ ہوں یا کوئی بھی بڑا امام ہو میں اس کی جوتوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں لیکن ہم کسی بھی بزرگ کو پروفٹ کے درجے پر فائر نہیں کر سکتے لا کر فاؤ اسبات فاؤ کا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند کرنے پر امال اکارت ہو جائیں گے سیدنا ابو بکر اور عمر کے کیونکہ بخاری میں یہ آئے ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی حضور سے بدتمیزی نہیں کہ آپس میں لڑ پڑے تھے حضور کی موجودگی میں صلی اللہ علیہ وسلم اور آوازیں بلند ہوں گی اللہ نے فرمایا آواز بلند کی امال اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی یعنی توبہ کی بھی توفیق نہیں ملے گی خبر ہی نہیں ہوگی تو توبہ کیسے ہوگی تو جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے پر کہے کہ ہمارے فلاں بزرگ نے ہمارے فلاں امام نے کہہ دیا تو ہم یہی تو پھر رونا روتے ہیں ہم کیوں اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم محمدی ہیں جب یہ لوگ اپنے آپ کو حنفی شافی مالکی ہمبلی کہیں گے تو ہم اپنے آپ کو محمدی کہیں ان اماموں نے نہیں کہا اور یہ میرا چیلنج ہے قرآن میں حدیث میں یا کسی امام کے کال میں دکھا دیں ضعیف صنعت سے بھی کسی امام نے کہا کہ میری تکلیف کرو یہ تو اصل بیماری ہے خود اور یہ بھی یاد رکھیں کہ امام شافی امام عام حمبل اور امام مالک یہ رفع رفالدین کرتے تھے اگر کوئی کہنا میں اس لیے رفع الدین کرتا ہوں کہ یہ امام کرتے تھے تو اس کا رفع ادین بھی زیرو سے ضرب ہے جب تک اپنی نسبت کو امام ام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط نہیں کرے گا ہمیں شافیوں کی نماز بھی کوئی نہیں چاہیے جب تک وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ نماز پڑھتا ہوں یہ بات بالکل کلیئر ہے کیونکہ قیامت والے دن ہمیں یہ نہیں پوچھا جانا کہ آپ نے امام علیفا کے پیچھے چلے تھے یا امام شافی کے پیچھے یا امام مالک ہمیں ایک بندے کی اطاعت کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتعاد <تصفح> اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے سات ہزار دو سو اکاسی نمبر حدیث ہے محمد فرقن بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہے فرق قرآن بھی الفرقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفرقان الحمدللہ تو بھائیو نائنٹی نائن اور یہ بھی میں احتیاطن کہہ رہا ہوں ویسے کہنا چاہیے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن صاحبہ صاحبہ تو ہنڈریڈ پرسینٹ سب کے سب اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اب احتیاط کس کے اندر ہے اور خود جن بزرگوں کے نام لے ہوا ہے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ المتبہ پانچ سو پانچ ہجری انہوں نے کیمیا سادت میں نماز کا یہ طریقہ لکھا شیخ عبد القادر جلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ پانچ سو اکہتر ہجری انہوں نے بنیاد و طالبین میں نماز کا طریقہ یہ لکھا بریلوی دیوبندی علیہ سب نے ترجمے چھاپے میں خود پڑھ سکتے ہیں اور خود شاہلی اللہ دلوی رحمۃ اللہ علیہ علی المتفا 1176 سو ہجری انہوں نے حجت اللہ بالغا میں لکھا اور اس زمانے میں تو آپ کو بتایا رفل ادائن کرنے کا مطلب تھا گاٹا ازار دیا جائے تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے ایک جملہ لکھا کہ رف الم کرنے والے مجھے نہ کرنے والوں سے زیادہ محبوب ہیں کیونکہ یہ احادیث بڑی مضبوط ہے تین لیکچرز میں یہاں پر بتا دوں کیونکہ میں یہ ٹاپک تقریر کا چھیڑ بیٹھا پہلا لیکچر ہے مسل نمبر دس کے نام سے اہل پر تقلید اور استباع سنت میں فرق کیا ہے پچاس منٹ میں بالکل مسئلہ کا کر دیا الحمدللہ دوسرا لیکچر مسئلہ نمبر گیارہ کے نام سے تقلید اور پہلے تین سو سال کے مسلمانوں کے بزرگ اسلاف اور تیسرا لیکچر مسئلہ نمبر اکتیس کے نام سے چالیس منٹ کی گفتگو ہے اجماع کی خجیت اور اس کی سترہ مثالیں اصل میں اکثر مسائل جو ہیں وہ اجماع سے ثابت ہو جاتے ہیں تقلید کی ضرورت ہی نہیں رہتی تحاب جو ہے وہ اسلام کا چوتھا رکن ہے اور قیامت تک جاری رہے گا الحمدللہ اب آ جائیں جناب آخری کنکلوڈنگ پوائنٹ کی طرف نمبر ایٹ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے اب یہ دعوت پر زور دعوت میری طرف سے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اسے اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ معاشرے کی شرم چھوڑے اور معاشرے کے بت گرا دیں رب علی دین کر کے یہ روایت تو کوئی نہیں ثابت لیکن یہ جملہ ٹھیک ہے معاشرے کے بت گرا دے رب علی دین کر کے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں میں بھی 31 سال تک اسی طریقے سے کرتا رہا پھر الحمدللہ 31 سال کے بعد تقریبا 28 مئی 2008 کو یوم تقبیر جو ایٹم بم والا دن تھا اس کے 10 سال پورے ہوئے تھے یوم 1998 1998. تقبیر اٹھائیس مئی دو ہزار 2008 کو الحمد مغرب کی جہری نماز سے میں نے سنت کے مطابق بخاری اور مسلم کے طریقے پر نماز شروع کی اور یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرئنس ہے اللہ وجہ بصیرت الحمد اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آج تک پانچ سال ہونے کو آئے ہیں تقریباً مجھے نماز میں رف الزین کا جو مزہ آتا ہے وہ آج بھی میں اسی طریقے سے فیل کرتا ہوں لیکن وہ اس طریقے سے نہ کیا جائے وہ جس طریقے سے میں نے سکھایا ہے پورے کا پورا ہاتھ بلند اور یہاں پر جو میں نے پریکٹیکل اور آپ کو بتانا یاد نہیں رہا پچھلی دفعہ ہم نے اگلی دفعہ تقریباً اگلے دن جو ہے وہ پینتالیس منٹ کی ریکارڈنگ فیزیکل کروائی تھی ڈیجیٹل کیمرے کے ذریعے وہ بھی لیکچر کے ساتھ اپلوڈ ہو گئی ہے پورا طریقہ نماز کا جماعت میں کھڑے ہونے کا ایک ایک چیز پینتالیس منٹ میں ریکارڈ ہو کے اپلوڈ ہو چکی ہے تو اس میں میں نے کا صحیح طریقہ بھی پریکٹیکلی کر کے بتایا ہے اب یہاں پر بھائیوں میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ رفع الیدین کرنا توحید کا قلعہ ہے رفع الیدین کرنا توحید کا قلعہ ہے رفع الیدین کرنا, کرنا توحید کا قلعہ ہے خصوصاً انڈیا پاکستان میں جتنے لوگ رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ عقیدہ توحید ان کا ٹھیک ہوگا یہ ایک لٹمت ٹیسٹ ہے الحمدللہ اور اس کا مزہ بھی لیں مولانا مدودی رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے بات یاد آ گئی جو قائلین و قائلین کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا نماز کے طریقے کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا کہ نماز کا ایک ہی طریقہ ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے یہ جو انفی بھائی پیش کرتے ہیں ابر مسعود والی عدیث یہ تو ثابت ہی کوئی نہیں تو لوگوں نے کہا کہ حضرت پھر آپ تو رفع الدین سے نماز ہی نہیں پڑھتے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی جو اللہ سے راز و نیاز والی نماز ہے یعنی تحجد کی نماز وہ رف الدین سے ہی پڑھتا ہوں اور ان شرین لوگوں کے شرط سے بچنا چاہتا ہوں میں تو بہرحال میں ان کے ساتھ اس معاملے میں نہیں ان کا ذاتی اجتہاد ہے سنت کے معاملے میں شرم نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ بھی بات حقیقت ہے کہ مولانا مدودی نے خود اعلانیہ رفع الیدین کیا یا نہ کیا, کیا. لیکن ان کی وجہ سے ہزاروں لوگوں نے رفع الدین شروع کیا الحمدللہ اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ جو بڑے راسک العقیدہ مقلدین ہیں وہ اتنے جو ہے وہ اصحاب اسحاب اہل سنت کے خلاف نہیں ہے جتنا مولانا مدودی رحمتہ اللہ علیہ کے خلاف ہے کیونکہ انہوں نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ رب الدین انجیکٹ کر دیا لوگوں میں الحمدللہ اور یہاں پر وہ بات بھی یاد رکھیں جب میں کتاب و سنت کے منج پر آیا تو لوگ اکثر یہ بات ہمیں بھی کرتے ہیں آپ لوگوں کو بھی کرتے ہوں گے اے جی پہلے بریلوی سم پھر جو ہوئے پھر جناب اے ایل ادیس ہو گئے کتاب و سنت کے منج اس پہ آگے اونے قادیانی ہو جائیں گے یہ اکثر کہتے ہیں حالانکہ ان سے پوچھیں ان کے مولویوں سے پوچھیں گے کادیانیوں کو ابھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں میں یہ چیلنج سے کہتا ہوں کہ کوئی سنی صاب الحدیث اہل حدیث قادیانی نہیں ہو سکتا کیوں قادیانی بغیر رف الدین کے حنفی طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں اہل حدیث تو اکثر ہوتے ہی رفالدین کی وجہ سے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ ادھر چلے گئے کیونکہ غلام احمد قادیانی خود ہنفی تھا ابھی بھی آپ قادیانیوں کی عبادت گاہ میں جائیں وہ بغیر رب الدین کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ ان کو یہ بتایا گیا نہیں وہ کادیاانی اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں دیکھیں کتنے بڑے بڑے جھوٹ ماں کسی نے اندر جانا ہے نہ دیکھنا ہے تو مولوی کی گوڈی چڑی دے گی اب جناب آخر میں میری گزارشات ہیں تین گزارشات ہیں کتاب و سنت کے منج والے لوگوں سے جنہوں نے اس دعوت کو لے کر چلنا ہے تین گزارشیں ہیں یہ چار پانچ منٹ میں میں کر بلوڈ کرتا ہوں ان کو پہلی گزارش یہ ہے کہ بھائیوں اپنی دعوت کی بنیاد توحید پر رکھیں سب سے پہلے مطلب ڈسکس کریں توحید کا رفلی زین کو شروع میں نہ لے ہے کیونکہ شیطان نے نفرت دلائی ہوئی ہے اور اتنا آسانی کے ساتھ لوگ اس پر نہیں آتے بت معاشرے کے گھرانے پڑتے ہیں توحید ٹھیک ہوگی باقی معاملات خود بخود ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے اور قرآن اور سنت کی بھی دعوت یہی یہ ہے کہ پہلی دعوت توحید کی ہونی چاہیے جس کا عقیدہ توحید ٹھیک ہے وہ باقی باتیں بھی مانگنا شروع کر دے گا لہٰذا جس کو بھی دعوت دیں پہلے توحید کی ایک قادیانی ہمارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ منو دسو کتنے لکھا ہے رفا تو ہم کہیں گے بھائی آپ سے ہمارا جھگڑا تو یہ ہے نہیں ہے آپ سے ہمارا بنیادی جھگڑا تو ہے ختم نبوت پہ اسی طریقے سے ہمارا جو بریلوی اور جو بندی مکمہ فکر کے جو لوگ ہیں خصوصا علماء عوام کی بات نہیں کرتا عوام تو بچارے سیدھے ساتھ ہیں ان سے مین جھگڑا تو یہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر اماموں کو کھڑا کیا جن میں اماموں کا کوئی قصور نہیں ہے اور ان کے ساتھ چیزیں منسوخ کر دی یہ ہے اصل جھگڑا اور عقیدہ توحید کے اندر خرابی اور میں اس کو عقیدۂ رسالت میں خرابی سمجھتا ہوں محمدی نسبت کو چھوڑ کر اپنی مسجد کے باہر انڈیا کے شہر کے نام لکھنا دیوبان بریلی ایون بھی لکھنا نہیں لکھنا چاہیے کیوں لکھتے ہیں بالکل نہیں لکھنا چاہیے کسی مہدے سے ثابت نہیں ہے میں بدت کے خت نہیں لگا تھا لیکن خدا کے لیے اسے امت کو توڑا دوں چاہے اس چیز نہ لکھے سعودی عرب میں تو بس نام ہوتا ہے مسجد نہیں جاتا مسجد بلال مسجد ابو بکر مسجد علی مسجد امام بخاری اس طرح نام رکھے ہیں انہوں نے کوئی نہیں لکھا ہوا کس مسئلے کی ہے یہاں تو لکھا ہوتا ہے کس فلا... مسئلے کے علاوہ کسی کو نہ تو امامت کی اجازت ہے نہ خطابت کی اجازت ہے پورے پورے لکھا ہوتا ہے اس کا فلاں فلاں فلاں فلاں فلاں, فلاں ہونا یعنی پتہ نہیں کتنی شکے لگائی ہوتی ہیں جو میرے لیے آئن کی شکوں سے بھی زیادہ شکے ہیں تو لہذا بنیادی دعوت دیں توقید اور دوسری گزارش یہ ہے کہ بھائیوں یہ سارا زور رفلزائن پر نہ لگائیں کہ نماز کو ورزش بنا لیا جائے ٹھیک ہے نماز ایک ورزش بھی ہے لیکن اس کے روحانی پہلو کی طرف زیادہ توجہ دے. جو بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے اور صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے حدیث جبریل اس میں آتا ہے نا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اپنے رب کو دیکھ لیں اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتے کم از کم اتنا تصور رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے اور یہ تصور تو رکھ سکتے ہیں مراد کیا کہ اگر ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو تو ہم نماز میں کوئی سست مثلاً اب میری ویڈیو بن رہی ہو مجھے اس دن ویڈیو بناتے رہی احساس ہوئے احساس ہوا ہے اور میری بڑی اصلاح ہوئی ہے کہ اگر وہ ویڈیو اس ویڈیو میں تو میں نے شاید ایک دو جگہ کی طرح کی زیادہ کجلی بھی نہیں کی ہوگی کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور اس سے بڑی ریکارڈنگ فرشتے کر رہے ہیں اور خود اللہ گواہ ہے کہ میری ویڈیو بن رہی ہو اور پوری دنیا میں ریلیز ہو رہی ہو کہ لوگ دیکھیں کہ یار یہ نماز کا طریقہ ہے تو اس وقت ہم کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو یہ تصور رکھے کہ میرا رب میں اس کو بنا سوار کے بڑے سکون کے ساتھ رفع الیدین کروں سکون کے ساتھ اس طریقے سے رفع الیدین کروں اور باقی ارکان ادا کروں اس کو ورزش نہ رکھیں نماز کا مکمل ترجمہ یاد کریں اور نماز پڑھتے ہوئے ترجمہ ذہن میں حاضر ہونا چاہیے اور اس میں مین مزید پھر کنسنٹریشن کے لیے آپ جو ہے وہ ترجمہ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتے جائیں کہ میں عربی لکھی ہوئی پڑھ رہا ہوں اپنے تصور میں تو مزید ذہن جو ہے کنسنٹریشن میں آ جائے اور گزارش نمبر تین آج کی گفتگو کا جو کرٹیکل روحانیت کا افیکٹس وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں بھی موجود جامعہ ترمزی میں موجود سنن نسائی میں موجود سنن اب لعود میں موجود سنن ابن ماجہ میں بھی اور کئی کتابوں میں موجود ہے یہ حدیث یعنی کتب خطہ میں بخاری کے علاوہ پانچ کتابوں میں حدیث ہے صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق آٹھ سو اٹھہتر نمبر حدیث سیدا ابو حریرا اور ربی اللہ تعالیٰ نے انتہائی رکت انگیز حدیث اور یہی حدیث ہماری آج کی آخری حدیث ہے اس پہ میں نے لیکچر ختم کرنا تھا تاکہ روحانی پہلو کی طرف بھی توجہ ہو اصل چیز تو وہ توجہ ہے اپنے رب کی طرف کہ سیدنا اللہ ابو حریرا اور ابی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز نا ہے نا ہے نا ہے, ہے تین دفعہ جو نماز میں سورت الفاتحہ نہیں پڑھتا تو کچھ تابعین تھے انہوں نے حضرت ابو حریرا سے پوچھا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کیا کریں یہ سر ہم سے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں فلاں امام یہ کہتے ہیں فلاں امام وہ کہتے ہیں اور بھائی سب سے اماموں کا امام سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح مسلم میں حدیث ہے ابو حریرا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ ابو حریرا اور اس کی ماں سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اس لیے میں کہتا ہوں جو راف ان کے بارے میں زبان کھولتے ہیں وہ اپنی منافقت کے بارے میں ذرا غور کریں اور مولا حسن اور مولا حسین کے بارے میں کریٹیکل ترین حدیث ایک ہی ہے جس کا ایک ہی راوی ہے وہ سیدنا ابو برا رضی اللہ تعالیٰ نے المصد الحاقے میں موجود ہے کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے حسن اور حسین سے بکس رکھا اس نے مجھ سے بکس رکھا اس حدیث کا راوی ہی ایک ہے ابو بریرا رضی اللہ اہل بہن سے محبت کرنے والے یہ وہ راوی کہتے ہیں تو پوچھا تعوین ہے کہ ابو ریرا جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں ابو رحانا نہیں کہا کہ نہیں ٹھہر جاؤ چار مام گے اور دسم کے جڑا مالکی ہو یہ کرے گا شافی یہ کرے گا ہمری اور اس میں میرے جملہ بھی یاد رکھیں اگلے دن میں سالوں پہلے یہ جملہ بولا کرتا تھا اور مجھے یاد کروا دیا ایک بندے نے میں بڑے اچھے سے نہیں بولا اور آپ سے کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یار جس امام مہدی نے امت کے اینڈ پر آنا تھا چند سالوں کے لیے اس کی تو حضور بشارت دے کر ہیں دیکھیں گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سنبی دعت میں بھی موجود ہے مسرت امام احمد میں بھی اہل تشید کے یہاں بھی اہل سنت کے یہاں بھی اس کا تو ٹائٹل ہی بڑا چھوٹا ہے چند سالوں کے لیے اور بکور ان کے کہ چار اماموں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ڈھائی تین سو سال سے لے کر چک کے بس یہ چار امام ہیں اور کوئی امام نہیں آنا ان کے نام حضور کیوں نہیں بتا کے گئے یہ تو امام بات ہی بھی بڑے امام ہیں پوری امت کو انہوں نے لیڈ کرنا ہے یہ ہے پکی جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا اس کا مطلب ہے حضور کئی مقرر ہی نہیں کر کے گئے ورنا حضور تو حریف سنا لیکن بل مو منی ہے ہاں حضور اس کی الٹ بالکل بات آپ نے شاد فرمائی مصرت امام احمد نے صحیح صنعت کے ساتھ ایک سیدھی لکیر زمین پر کھینچی اور دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی اور ابن ماجہ کے الفاظ ہیں دو لکیریں دائیں کھینچی اور دو بائیں کتنی ہوگی چار. چار اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں اور یہ درمیانہ راستہ میرا ہے وہ اندازہ سرافی مستقیم آپ یہ ہے میرا سیدھا راستہ جو کہ بالکل مستقیم ہے اسی کی پیروی کرو ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا وہ تمہیں راہ حق سے بہکا دیں گے اس کی تمہیں اللہ تعالی وسیع کرتا ہے سورت الانام کا آخری رکو پڑھ لیں یہ آئے تھا آپ نے طلبا فرمائی وہ میں نے مسئلہ نمبر ٹین میں اس کو بریف بھی کیا یہ ماموں کے اوپر کوئی نہیں آپ سمجھے عیسیٰ علیہ السلام کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں ڈیونٹی کے خلاف بخاری پرانے بال میں صورت الماہدہ میں آیا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسا ان کی ماں سب کو ہلاک کر دے اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے اب کیا عیسا علیہ السلام کی توہین کی نہیں توہید کا فرق ہوتا ہے عیسا علیہ السلام کی عزت و جی فرد دنیا والا خدا. تو امام علیفہ امام شافی امام احمد حمل ا تمام اما کے بارے میں ہم اس نے رکھتے ہیں اور ہم کس طرح ان کے ذریعے ہم تک دین پہنچایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سات سو حدیث کے نامی امام مالک ہم مالک کو کیسے چھوڑ سکتے تو ان لیکن ان کے ناموں کے ساتھ جو چیزیں کی گئیں وہ تو خود آگے لتر مارے آگے جھوتیاں مارے لوگوں کو کہ تم نے ہمیں کے مقابلے پر کھڑا کر تو تابعی نے پوچھا کہ بتائیے ابو ریرا جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب بھی تو انہوں نے کہا ہاں امام کے پیچھے بھی اکرا بافی نف سکھ اپنے جی میں آہستہ آہستہ تلاوت کیا کرو سورت الفاطہ یہ کہتے ہیں دیکھو انہوں نے کہا دل میں کرو الفاظ کا نہیں غور کرتے اکرا کہا دل میں مراد آہستہ آہستہ, آہستہ پڑھنا جیسے ہم کہتے ہیں کہ زور اصل دل میں پڑھی جاتی ہے اکرا ہے پڑھو آہستہ آہستہ ساتھ پڑھو یہ امام و رحرا کا فتر رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی بھی ہیں آہستہ آہستہ پڑھتے چلے جاؤ دل میں آہستہ آہستہ پڑھو امام کے ساتھ ساتھ پڑھو تم بھی امام کے بھی انہوں نے کہا جاری میں پڑھو زیری میں پڑھو اس میں نہ پڑھو اس میں پڑھو انہوں نے مت کہا کہ امام کے پیچھے پڑھتے جاؤ آہستہ آہستہ دل میں اچھا اور پھر انہوں نے کہا میں یہ بات تمہیں پتہ ہے کیوں کہہ رہا ہوں اب اپنی دلیل دیکھے انہوں نے حدیث سے پیش کی یہ ہے اور رکت انگیز حدیث ایف ایف ایف روحانیت نماز کی وہ کہتے ہیں میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سنی کہ اللہ تعالی فرماتا ہے حدیث سے کیا فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے اللہ یقین کریں مجھے دقت تاریخ ہو جاتی جب بھی میں حدیث بیان کرتا ہوں اللہ اپنے ہر بندے سے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے فر نصف حالی و نصف حالی اب اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا اس کے لیے ہے اللہ نے اپنے ساتھ اللہ نے دیکھیے اپنے آپ کسی کو شریک دے دیتا لیکن نماز میں کہا یہ کہ کامن بارڈ ہے میرا اور میرے بندے کا اندازہ کریں اللہ اکبر جب میرا بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمی اور الحمدللہ یہ حدیث اہل تشید کے ہاں بھی موجود ہے یہ متفق علیہ مجموع البحرین ہے اہل سنر تشو کی جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی اللہ جواب دے رہے تو ازرت ابو رحرا کہہ رہے ہیں پڑھے گا نہیں تو جواب کتوں آئے گا ہر بندے کا انڈیویجل ریلیشن شپ اپنے رب کے ساتھ ہے ہر بندے نے جواب لینا ہے اپنے رب سے پڑھے گا تو تعلق قائم ہوگا نماز تو ہے ہی تعلق کے لیے اس لیے انہوں نے یہ دلیل پیش کی اکرابی ہاتھ نفس ایک سات آٹھ پڑھ اپنے رابط سے جواب لے جب بندہ کہتا ہے ارحمان الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تعریف کی میری سنا بیان کی جب وہ کہتا ہے مالک ماں کیدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا کہ قیامت کے دن کا ڈے آف ججمنٹ کا اکاؤنٹبلٹی آف ڈے آف ججمنٹ میں مالک بے ہوں اس نے مجھے مان لیا میری بزرگی مان لی اور جب وہ کہتا ہے و نستعین تو میں کہتا ہوں یہ میرے اور میرے اور بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے الہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں یعنی غائب میں مدد کے لیے دعا تجھی سے کرتے ہیں اس میں میرا پورا لیکچر ہے پونے دو گھنٹے کا دعا صرف اللہ ہی سے بسر نمبر تین کے نام سے اہل سنت ڈاٹ کام پر میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے پس میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا پاس سینس کہ میں نے اس کی مدد بھی کر دی اور اس کی عبادت بھی قبول کر لی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن تو یہ چوتھی آیت بنی لہذا میرے نزدیک سورت الفاتحہ جو ہے اس کے ساتھ بسم اللہ تو ضرور پڑھنی چاہیے سنت لیکن سورت الفاتحہ کی جو سات آیات ہیں اس میں بسم اللہ شامل نہیں ہے یہ میرا مسئلہ اکومت میں کافی لوگوں کی ہدایت ہے اس حدیث کی وجہ سے کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کیونکہ وہ سورت الفاتحہ یہاں نبی اس نے بسم اللہ سے نہیں شروع کی اس کے بعد وہ گنجائش ہی نہیں رہتی الحم سے شروع کی تو تین آیات ایک طرف کر دیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک امبین ان تینوں میں دیکھیں اللہ کو کہیں نہیں پکارا صرف اللہ کی تعریف بیان کی ہے یہ بندے کا حصہ ہو گیا نا اللہ کے جناب میں اس نے پیش کیا اور یہ درمیان میں ایا کا نا بدو ایا کا نستا یہ کامن ہو گیا یعنی اللہ سے مخاطب ہوا تیری عبادت کرتا ہوں تجھے سے مدد کرتا ہوں یہ پہلے تین حصے اس نے اپنے رب کے لیے پیش کی اس کی تعریف کی اور چوتھا کامن اور پھر اگلے تین حصے جو ہیں وہ بندے نے اللہ سے مانگا وہ بندے کے لیے درمیان والا بھی اللہ تعالی نے کہہ رہی ہے کہ یہ بھی بندے کے لیے ہو گیا کیونکہ یہ کامن بانڈ ہے پھر فرمایا کہ جب میرا بندہ کہتا ہے المستقیم ایک دن سراط المستقیم سراۃ الدین ویل المحبوب آمین تو پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا کیا مانگا احمد راستے پر چلا ان لوگوں کے رستے پر جن پر تیرا انعام ہوا ان لوگوں کے راستوں پر نہیں یہ کہتے نا سارے راستے حق میں رستے پر رستہ ایک ہی ہے امام کائلاس سید الین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اس لیے سنگولر کا آیا جملہ سیدھے راستے پر چلا جن پر نیک لوگ بھی چلے یہ نہیں کہ نیک لوگوں کے راستے پر چلا یہ نہیں ہے جس طرح نیک لوگ اس راستے پر چلتے رہے اللہ ہمیں بھی انعام یافتہ بندوں کی طرح ہمیں بھی نبی وسلم کی پیروی کی تو بھی فرما اور ان لوگوں سے بچا کہ جن پر تیرا غزب ہوا اور جو گمراہ ہیں طویل خاص کے اعتبار سے یہود و نسارہ اور طویل عام کے اعتبار سے تمام اہل بدت اس میں شامل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اور جذبات میں اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو اجماع کو حجت مانتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے محفل سے اٹھنے کی دعا ہے سبحان کا اشد و اتوب و